اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اختارب النا فی غفلت سورت الانبیاء یہ سورت مکی ہے نظورن تہتر نمبر سورہ ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں اکیس نمبر ہے سورہ توحا کے بعد لگی ہے ربط سورہ توحا کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ان میں سے پہلا ربط جب سور فہامی علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے تشجیح دی گئی تو اس صورت میں دوسرے انبیاء کرام کے واقعات تشجیح کے لیے ذکر ہو رہے ہیں یا سور انبیاء میں سور توحا میں نیکوں سے اولیاء اس کرام سے علم غیب کی نفی ہو چکی تو یہاں ان نیکوں کاروں کی عاجزی ذکر ہو رہی ہے یا سور توحا میں شفات قہری کی نفی تھی تو اس صورت میں شفاعت قہری کی رد کے ساتھ ساتھ اتخاذ الولد کے عقیدے کی بھی تردید ہو رہی ہے سر توحا کے آخر میں فرمایا کل متربی سن تو یہ انتظار کب تک ہوگا اس صورت میں فرما رہے ہیں اقترب النا سے ابتدائی آیت نزدیک ہو گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب یہ سور توحا میں فرمایا تھا آیت نمبر ایک سو چوبیس میں من آرزان ذکری فین نل معیشت زن کا وہ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہوئی تو یہاں بھی آیت نمبر دو میں زجر ہے بے اراض القرآن قرآن سے اعراض کرنے پر زجر ہے منکرین کو یا سور توحا میں مشرقین کے شرک کے اعتقادی پر کی رت تھی تو اس صورت میں آیت نمبر نبے میں خلاصہ انہم ان نہاری فل خیراتھی و خانول سور توحا کی آیت نمبر ایک سو بتیس میں فرمایا نحن نرز کا ہم آپ کو رزق دیتے ہیں تو اس صورت میں اس کی مثال یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے رزق دیا سورہ کہف میں شرک فی لیلم کی تردید تھی تو سورہ مریم میں شرک فی تصرف کی رد تو سور توہا میں فرمایا بل اب تلو بل ان پہ تو ابتلا اور امتحان بھی آئی تھی تو فلیما تدروہ پھر ان کو کیوں پکارتے ہو یا سور توحا میں ابتلا عال انبیا کا ذکر ہوا تو یہاں اکرام الانبیاء بعد ابتلا ذکر ہو رہا ہے اکرام الانبیاء بعد ابتلا سور توحا کی آیت نمبر 134 میں ارسال الرسل کی حکمت بیان ہوئی تو یہاں آیت نمبر 25 میں مقصد ارسال الرسل کا بیان ہو رہا ہے ہر نبی کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ میری توحید کا مسئلہ بیان کریں مارسل نامن قبل کا میر رسول تو ہر رسول کے ارسال کا مقصد توحید کا بیان کرنا سورت کا دعویٰ شرک فی دعا کی نفی الانبیاء انبیاء کرام کے حالات اور واقعات کے ساتھ شرک دعا کی تردید ہو رہی ہے صورت میں اور خلاصہ آیت نمبر نبے میں مضمون کے اعتبار سے صورت منقسم ہے چھ ابواب میں پہلا باب پہلی پندرہ آیتیں ہیں اور اس پہلے باب میں تخویف اور زجر منکری نے قرآن کو ساتھ ہی ترغیب بل القرآن آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر انتیس تک یہ دوسرا باب ہے سورت کا اور اس میں ادلہ عقلیہ اور نقلیہ علی التوحید پھر زجر مشرقین کو اور شفاعت قہری کی نفی آیت نمبر تسلی ہے مومنین کو اور تخویف منکرین کو اور مقاصد اربع علیہ کا بیان ہے اس تیسرے باب میں تیس سے سینتالیس تک ساتھ ہی جور ہیں مشرقین کو آیت نمبر اڑتالیس سے چھیانوے تک یہ چوتھا باب ہے سورت الانبیاء کا اور اس میں تنویر علامہ سبقہ بیاحو علی الانبیاء کا بیان ہے آیت نمبر ستانوے سے ایک سو چار تک سورت کا پانچواں باب ہے اس میں زجر اور تخویف مشرکوں کو اور بشارت مومن کو آیت نمبر ایک سو پانچ سے آخر تک یہ چھٹا اور آخری باب ہے سورت کا اس میں بشارت دنیاوی اور مقاصد اربا عالیہ کا بیان ہے سورت میں توحید کا دعویٰ پانچ مقامات پہ ہے آیت نمبر چار آیت نمبر تریہتر آیت نمبر نبے آیت نمبر ایک سو آٹھ اور آیت نمبر ایک سو بارہ شرک فللم کی تردید تین مقامات پہ ہے ایک سو نو نمبر آیت ایک سو دس نمبر آیت اور ایک سو گیارہ نمبر آیت اور شرک فی تصرف کی تردید بھی چار جگہ ہے آیت نمبر انیس تریالیس چھیاسٹھ اور ایک سو بارہ نمبر آیت میں سورت میں شرک فی العبادت کی تردید بھی تین مقامات پہ ہے آیت نمبر انیس آیت نمبر پچیس اور آیت نمبر چھیاسٹھ اور شرک شرکفع کی تردید ایک جگہ آیت نمبر نبے میں اجماعا صورت میں اتخاذ الولد کے عقیدے کی تردید دو جگہ ہے آیت نمبر چھتیس اور ایک سو بارہ اور شفاعت قہری کی نفی ایک جگہ ہے آیت نمبر اٹھائیس میں سورت میں اسمع حسنہ بحسفت تقرار آٹھ ہے اللہ رب العزت کے آٹھ نام ذکر ہو رہے ہیں تکرار کے حذف کے ساتھ اس سورت کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت ذکر ہے اس صورت میں آٹھ دفعہ لفظ ذکر آیا ہے پہلی دفعہ دوسری آیت میں ما یاتیہم من ذکر ربی ہم محدث دوسری دفعہ آیت نمبر سات میں فصل واہل ذکرین کن تم لات تیسری دفعت نمبر دس میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم چوتھی دفعیت نمبر چوبیس میں ہا ذکر مم و ذکر من قبلی پانچویں دفعیت نمبر چھتیس میں وہم بذکر الرحمانی ہم کافرون چھٹی دفعہ دفعیت نمبر بیالیس میں بل ہم عن ذکر ربیم اور ساتویں دفعت نمبر اڑتالیس میں وزکر المطقین اور آٹھویں دفعہ آیت نمبر پچاس میں وہادا ذکر مبارکن انزل تو ذکر کے مقابلے میں غفلت ہے غفلت کو بھی آٹھ عنوانات سے ذکر کیا صورت میں پہلی آیت میں وہم فی غفلت مورزون اراض دوسرا عنوان غفلت کا لاب ہے آیت نمبر دو میں وہم یلابون غفلت کا تیسرا عنوان صورت میں ذکر ہو رہا ہے لاہیا لاہی تن قلوب آیت نمبر تین میں چوتھا عنوان غفلت کا لا لایالم آیت نمبر چوبیس میں بل اکثرهم لا لایامون الحق وهم حم اور پانچواں عنوان کفر کا وہم بے ذکر رحمانی ہم کافرون آیت نمبر چھتیس ساتواں عنوان غفلت کا منکر چھٹا عنوان استحضہ ہے استحزہ آیت نمبر اکتالیس میں ماکانو ہیی استازیون ساتواں عنوان منکر آیت نمبر پچاس میں افان تم لہو منکرون اور آٹھواں عنوان غفلت ہے آیت نمبر ستانوے میں قد کنا فی غفلت امن ہاضا تو آٹھ دفعہ لفظ ذکر اور آٹھ عنوان سے ذکر کا مقابل غفلت صورت میں بیان ہو رہا ہے اسی لیے شیخ الاسلام نے فرمایا اس صورت کو صورت الذکر کہتے ہیں یہ صورت الذکر ہے قرآن کریم کی تین صورتیں ہیں کہ ان صورتوں کے نام صورتوں میں نہیں ہیں باقی ساری صورت ایک سو گیارہ ان کے جو نام ہے وہ صورتوں میں موجود ہے سوائے ان تین کے فاتحہ سورت الفاتحہ کا نام فاتحہ صورت میں نہیں ہے سورت المبیا انبیاء کا لفظ اس صورت میں نہیں ہے اور سورت الاخلاص لفظ اخلاص صورت میں نہیں ہے باقی ہر صورت کا نام صورت کے اندر موجود ہے اقترب حسابهم وهم سبمفی غفلت نزدیک ہو گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب اور یہ ہیں غفلت میں منہ پھیرنے والے اللہ کی کتاب سے اس حساب کے لیے تیاری سے مورزون اے مورزون بد دنیا خیرا منہ پھیرنے والے ہیں دنیا سے بالدنیا دنیا دنیا کی وجہ سے عنیلاخرا خیرت سے اقترب انا سے اخترابل حساب الناس اور اقطربا ماضی بمانے مزارے لحق الوقوع اور پھر اقتراب باب افتعال مبالغے کے لیے ہے فلقرب افتعال کی ایک صفت مبالغہ ہے تو یہاں مبالغہ فلقرب مراد ہے اقتراب بہت نزدیک بہت قریب تو کیسے نزدیک پندرہ صدیاں گزر گئیں جواب ہر آنے والی چیز اور ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے آج کا دن گزر گیا یہ بہت دور چلا گیا پھر اس نے واپس نہیں آنا اس کے مقابلے میں وہ دن جو ہزار سال بعد آنے والا ہے وہ نزدیک ہے ایک دن تو پہنچ جائے گا امام قرطبی نے یہاں ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا ہے ایک صحابی تھے ان کی دیوار گھر کی گری تھی وہ تعمیر کر رہے تھے تو دوسرے صحابی راستے میں گزرے تو انہوں نے پوچھا آیت درس کے لیے گئے تھے نبی علیہ السلات و السلام کی صحبت میں صحابی نے کہا گیا تھا آج کون سی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنا اخترب الناس اخترب الناسی حساب اور فن فضہ من البنیا نی من و وقال واللہ ما تو حادی وقد اقترب الحساب قسم ہے اللہ کی میں یہ دیوار نہیں بناؤں گا کیونکہ حساب نزدیک آ گیا تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے ان کا قرآن پہ اتنا یقین تھا اخترب حسابهم حساب فی غفلت مورزون قریب آ گیا لوگوں کے لئے ان کا حساب اور یہ ہیں غفلت میں مو پھیرنے والے اللہ کی کتاب سے آخرت کی تیاری سے دنیا میں مشہول اور مصروف ہے مَا آیاتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُحْدَسٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ نہیں آیا ہے ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے محدس محدث, محدث بے اعتبار نظول یا بے اعتبار سما یہ زجر ہے منکرین قرآن کو نہیں آئی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے محدث ان تازہ نزول کے اعتبار سے یا تازہ سننے کے لحاظ سے مگر یہ لوگ کان رکھتے ہیں اس کو سنتے ہیں یہ ہیں اور یہ ہیں کھیل کود کرنے والے دنیا کے مشاغل میں محدثن محدثل لا محدس ذات اتیاان کے اعتبار سے قرآن محدث ہے ہاں ذات کے اعتبار سے قرآن محدث نہیں ہے ذات کے اعتبار سے قرآن محدث نہیں ہے یہ تو قدیم ہے اللہ کی صفت ہے یہ لبون یہ لوگ کھیل کود کرنے والے ہوتے ہیں مانا دنیا کے مشاغل میں مصروف اللہ کے دین اور آخرت سے غافل پھر علماء نے فرمایا ہے محدث سے مراد ما کالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبین سیوا ما فل قرآن سراج المنیر میں خطیب صاحب لکھتے ہیں محدث سے مراد وہ ہے جو نبی علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا احادیث اور جس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے من السنن سنن سے ولمواعض اور واضح سے سوا محفل قرآنی قرآن کے علاوہ قرآن تو قدیم ہے قرآن کے سوا جو نبی علیہ السلاۃ وسلام کی احادی سے مبارکہ اور وضاحت اور تشریحات ہے وہ محدث ہے لاہیطَ قلوبہ یا علت ہے اراز کی لاہیتاً ابن جزئی معنی کرتے ہیں تسیل میں لاہیتاً عن امولی غافل ہیں سوچ اور فکر سے ان کے دل سوچ اور فکر سے غافل ہے آنتا قلوب ان کے دل وا سرنا جوار چھپا کر دیا انہوں نے جرگا اللہ کی کتاب کے خلاف لاہیا حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ صلاحت وسلام نے فرمایا تھا بے سل آبد عبد, عبد لہا و سہا و نسل مقابرا والبلا برا بندہ وہ بندہ ہے جو غافل ہو گیا اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے دین سے و سہا اور اس نے چھوڑ دیا اس کی محنت کو و نسل مقابر اول بلا اور قبر کی سخت حالات قبر کے سخت حالات اور میدان محشر کے سخت حالات کو بلا بیٹھا یہ بے سل ہے اللہ دینہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے کہتے ہیں ہل ہا اللہ بشرم مسلکم نہیں ہے یہ مگر بشر اور بندہ تمہاری طرح افتہ تو نہ تم آتے ہو جادو کو وان تم اور تم ہو دیکھنے والے سمجھنے والے تم جادو کو مانتے ہو وان تم تب اور تم ہو دیکھنے والے فِي سماعی وَالْأَرْضِ یہ خال ال ہے اور دعوے توحید ہے قال ربی کہا نبی علیہ السلا تو سلام نے ربی عالم القول فی فسمائی والارض میرا رب جانتا ہے بات کو آسمانوں اور زمینوں میں وہ ہوا سمی اور یہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے بل قالو اغواسلام بلکہ یہ کہتے ہیں یہ تو مختلف خوابیں ہیں بل افتراہو بلکہ بنایا ہے اس قرآن کو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف بل ہوا شاعر بلکہ یہ تو شاعر ہے یہ بل بل ان کے اپنے اعتراض میں اپنا شک ہے یہ خود شکی ہیں کبھی کہتے ہیں یہ مختلف خوابیں دیکھ کے ہمارے سامنے اس کو بیان کرتا ہے کبھی کہتے ہیں اس کو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنایا ہے اس قرآن کو ہو کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے تو اعتراض میں بھی ان کا شک فل یا تین کما تو لے آئے ہمارے پاس ایک موجزہ من پسند جس طرح کے بھیجے گئے تھے پہلے والے امبیائے کرام موجزات کے ساتھ معجزات تو تھے لیکن یہ من پسند معجزہ مانگ رہے ہیں ان کی اپنی مرضی کا اور اپنی پسند کا تو جواب ما آمانت قبل من قریتنا یتینا ایمان نہیں لایا تھا ان سے پہلے گاؤں والوں نے خلاق کر دیا تھا ہم نے ان کو افاہم یومین آیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے ان کو تو من پسند معجزاد دیے گئے تھے وہ ایمان نہیں لائے تو آیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے یہ بھی ماننے والے نہیں ہیں افاہم یومین میں استفام انکاری ہے وما ارسلنا قبلك الا ان كنتم لا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو پیغمبر بنا کے بھیجا عورتوں میں کوئی نبیہ نہیں آئی کیونکہ یہ ناقصات العقل ہیں اور نبی مخلوق کی تمام صفات میں کمال تک پہنچنے والا ہوتا ہے وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہوتا ہے تو اسی لیے انبیاء رجال اللہ نے بھیجے نوحی ہی الہم اللہ فرماتے ہم وہی کی تھی ہم نے ان کی طرف فص الکرین کم تم لاتمون تو آپ پوچھئے علماء سے اگر نہیں جانتے آپ اگر آپ نہیں جانتے تو علماء سے پوچھے اہل ذکر اہل کتاب سے پوچھے یہ تقلید ممدوح کا اس بات ہے ہم آئمہ مشتہدین کے مقابلے میں بے علم ہیں انہیں اللہ نے اشتہاد کے درجے تک علم دیا تھا اس لیے ہم فروعی غیر منصوصی مختلف فیہ مسائل میں ان سے پوچھتے ہیں تو ان کی تابے بھی کرتے ہیں وما جالنا ہوں جسد اللہ یا کلون اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے ان انبیاء رام کو صرف جسد کے کھانا نہیں کھاتے تھے وما کانو خالدین اور نہیں تھے یہ ہمیشہ رہنے والے دنیا میں یہ نفی ہے حیات الانبیاء والوں کی ان پہ رد ہے انبیاء دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے بلکہ انبیاء پہ بھی ورود موت برحق ہے ہر فرد بشر کی طرح قرطبی یہاں لکھتے ہیں گیارہویں جلسفہ دو سو بہتر میں وہ قد سبتواتر ان رسول قانومی البشر یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ انبیاء کرام وہ بندو انسانوں اور بشر میں سے ہوا کرتے ہیں سم الوعد ومن نشا پھر سچا کر دیا ہم نے ان انبیاء کرام کے ساتھ اپنے وعدے کو تو نجات دے دی ہم نے ان کو اور ان کو بھی نجات دی جس کو ہم چاہتے تھے واہلق نلمصرفین اور ہلاک دی کر دیا ہم نے مشرکوں کو مصرفین اسراف زیادتی کرنے والے شرک کرنے والوں کو اب ترغیب نجات کا ذریعہ اللہ کا قانون اللہ کی کتاب ہے تو لقد انزلنا الیکم کتاباً فی یقیناً ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب فی ذکرکم ذکر اس میں نصیحت ہے آپ کی کے لیے فی ذکرکم اے فی امر فی ہی امرودینی کم و دنیا امام نصفی تفسیر مدارک میں فرماتے فی ہی امرودینی کم و دنیا اس میں تمہارے دین اور دنیا کے امور اور فیصلے ہیں قرتبی نے سال ابن عبد اللہ کا قول نقل قل کیا ہے فی ہی ذکرکم الامل و بیما فی حیات کم ابن عبد اللہ فرماتے ہیں اس قانون میں جو احکام ہے اس پہ عمل کرنے میں تمہاری زندگی ہے و بیما فی ہی حیات یا فی ہی ذکر حکم فی ہی شرف فی کریت ہی و اس کتاب میں تمہاری عزت اور تمہاری شرافت ہے اس حیثیت سے کہ یہ کتاب تمہارے گاؤں میں نازل ہوئی اور تم تک میں نے پہنچائی یا فی ذکرکم ذکر ما تحتاجون ہی ماتتا جونا من امری دینی کم واہ کا مرع کم و مات و ماتسر رونا الہی من سوابن و ماتسی رونا الہی من ثواب کا اس کتاب میں فیہی ہی ذکر کم ہے ماتحتا جنا من امری دین کم اس میں وہ کچھ ہے جس کے تم محتاج ہو تمہارے دین کے امور میں سے اور تمہاری شریعت کے احکام میں سے وہ احکام شرعی کم و ماتسی رونا الہ ہی من ثوابی اور او وہ چیز بھی ہے جس کی طرف تم پھرتے ہو ثواب اور عقاب سے جو کرتے ہو تم اس کے ثواب اور عقاب کا بھی بیان ہے زجاج نے یہ تفسیر کی ہے حسن بصری سے بھی منقول ہے کرتبی اور زاد المسی نے یا مجاہد فرماتے ہیں فی ذکر کم حدیث حکم اس کتاب میں تمہاری باتیں ہیں کسی نے کافی ہی ذکر کم مکاریم و اخلاقی اس میں تمہارے اخلاق کے اعلی مرتبی ہیں اور تمہارے اعمال کے حسن کا بیان ہے یا کرتبی نے ذکر کیا ہے قول کو فی ہی ذکر رکم فی ہی حکم اس کتاب میں تمہاری شرافت ہے عزت ہے احکام ہے تمہاری شریعت کے تمہارے دین اور دنیا کے امور کے فیصلے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیت المقدس کی طرف سفر فرما رہے تھے تو ایک مقام پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا نحن قوم نحن قوم قد اعزنا اللہ بال ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے وہ فی روایت کنف آزن اللہ بل قرآن ہم تو کمزور لوگ تھے اللہ نے ہمیں عزت دی قرآن کی وجہ سے ومہما طلبنا تلبنل فی فی اذلنا اللہ اور خدا نہ نخواستہ اگر ہم نے عزت کو قرآن کے علاوہ کہیں اور تلاش کیا تو اللہ ہمیں گمراہ کر دے گا ضلع اللہ اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا عزت تمہاری فی ہی ذکر اس قرآن میں ہے افلا قلون و تم میں عقل نہیں ہے اب تخویف دنیاوی وکم کسم نام ان کریت انکانت ظالمتن اور کتنے زیادہ ہلاک کیے تھے ہم نے گاؤں والوں کو تھے یہ ظالمتن شرک کرنے والے ظلم کرنے والے وانشانہ بادہ قومن آخری اور پیدا کیا ہم نے اس کے بعد قوم دوسری کو دوسری قوم کو ہم نے پیدا کر دیا انشانہ بادہا قومن آخرین ایک قسم ہے ایک فسم ہے ایک قم ہے فسم فا مین کہتے ہیں توڑنا بغیر جدا کرنے کے ایک نقطہ زیادہ ہو گیا فا کے ساتھ قاف بن گیا تو قسم کہتے ہیں توڑنا اور جدا کرنا ایک نقطہ زیادہ ہوا اور سواد پہ تو زواد بنا تو قزم کہتے ہیں توڑنا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا کم قسم نام انیت ظالمتن کتنے زیاد حالات کیے تھے ہم نے گاؤں تھے یہ ظلم کرنے والے شرک کرنے والے وانشانا بادہ قومن آخری اور پیدا فرما دیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو فلما ہسوبا سنا جب انہوں نے محسوس کر دیا ہمارے عذاب کو ادا ہوں منہا یار تو اچانک یہ لوگ اس عذاب سے بھاگنے والے تھے رقص کہتے ہیں گھوڑے کو پاؤں مارنا پویا ورک یہ اس لیے گھوڑے کو پاؤں سے ایڑی سے مارا کرتے ہیں کہ وہ گھوڑا تیز دوڑے تو یہ تیز بھاگنے والے تھے کہا گئے ان کو لا ترکو رو ما تم فی مد بھاگور واپس ہو جاؤ ما اس طرف اترف تم فی کہ مس کیے گئے تھے تم اس میں وہ مساکنی اور تمہارے گھر گھروں کی طرف جاؤ لعلکم تسالون تس خا کے تم سے پوچھا جائے نعمتوں کے بارے میں یا تس العمہ نز البی کم پوچھا جائے تم سے اس کے بارے میں جس کی وجہ سے تم پہ یہ عقوبت اور عذاب نازل ہوا ہے کالو یا ویلنا انا کنہ ظالمین تو کہا انہوں نے ہائے ہائے رکاوے ہائے ہائے ارمان ہے ہمارے لیے یقینا ہم تھے ظالم فما زالت کا دعو تو ہمیشہ تھا یہ دعوی ان کا یہ بات ان کی حتہ جالنا ہوں حسین خامدین ٹھہرا دیا ہم نے ان کو حسیدَ ہسیدن ذرہ ذرہ خامدین ساڑ پرت حصید اے محسو حسید بمانے محسود فصل کو کاٹ لیا جائے تو اسے کہتے حسید تو پڑے تھے یہ حسیدن کاٹی ہوئی فصل کی طرح خامیدین دین ٹھنڈے پڑے تھے ٹھنڈے پڑے تھے بالکل شاہ صاحب نے مانا کیا ہے ڈھیر کر دیے گئے کاٹ کر بوجھے پڑے بوجھے پڑے خامیدین دین وَمَا خَلَقْنَا نہ سما اول اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور نہ زمین کو یہ دوسرا باپ شروع ہو گیا اس میں پہلے عدل عقلیہ پھر زواجر نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور نہ زمین کو اماں بے نہ لا اور نہ اس کو جو اس کے درمیان ہے لا بین کرنے والے کھیل کود کرنے والے ایسے فضول میں نہیں پیدا کیا مقصد ہے اس کی پیدائش کا وہ سور زاریات کی آیت نمبر چھپن میں ہے لو ردنا تخید اللہ ون اگر ہم ارادہ کرتے کہ پکڑ لے لہ بیٹا آبس ابن عباس مانا کرتے ہیں مانا لہو کا بیٹا یا لہ ون لب اور آبس تو تمہیں پھر نہ دکھاتے لت خزنہ ہوں لہوان لہوان قطدہ فرماتے ہیں یمن کی لغت میں لاہوا بیوی کو کہتے ہیں المر بلغت الیمانی یا لہوان آبس اور محمل کے معنی میں اگر ہم پکڑتے بیوی کو یا بیٹے کو تو اپنی طرف سے پکڑ لیتے تمہیں اس کی ذمہ داری نہ دیتے کہ تم میری شادی پہ جنات میں کراؤ اور ملائکہ کو میری بیٹیاں بناؤ ہم خود ہی کر لیتے لت خز نہ خامخوا پکڑ لیتے اس کو اپنی طرف سے ان کو علی نگر ہوتے ہم یہ کام کرنے والے بل نقص بل حق کی بلکہ ہم مارتے ہیں حق کے ذریعے باطل پر قذف وشتو تو حق کا معنی کیا ہے مجاہد کہتے الحق ہونا القرآن یہاں حق بمانے قرآن ہے والباطل الباطل باطل بمانے شیطان ہے وہ کلما فلقرآن الباطلی فہو شیطان مجاہد مانا کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی قرآن میں باطل کا لفظ آ جائے تو معنی اس کا ہوگا شیطان بل نقضی بالحق کی عالل بلکہ ہم مارتے ہیں حق کے ساتھ باطل کو باطل پر فید تو سر پھاڑ دیتا ہے یہ حق اس باطل کا دماغ اس کا نکالنا ید مگو ہو فیدا ہوا ظاہر کن تو اچانک یہ باطل ہوتا ہے ختم ہونے والا قطادہ فرماتے ہیں زاہ کن اے حال کن و ہلاک ہونے والا اور تلف ہونے والا ہوتا ہے یہ باطل وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا <تَسِفُون> اور تمہارے لیے ہلاکت ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو شرکیہ باتیں دلیل عقلی وات ولاد اللہ کے اختیار میں ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے وہ لائس تک بیرون اور وہ جو کہ اللہ کے ہاں ہیں ملائق مقربین لا یست یہ تکبر نہیں کرتے ان عبادتی اللہ کی عبادت سے ولا تحسر اور نہ یہ لوگ سستی کرتے ہیں اللہ عبادت اللہ تھکتے بھی نہیں یس تحسر لا اللہ باقی بیان کرتے اللہ کی دن اور رات لافترون یہ لوگ کمی نہیں کرتے فطور فطور بمانے تھکان یہ لوگ تھکتے بھی نہیں آمد تخذو آلیہ تم منل ارد آیا پکڑا ہے انہوں نے دوسرے مددگاروں کو زمین سے ہم یونشی رون آیا وہ اٹھانے والے ہیں ان کی قبروں سے لوکا نفی ماں آلیہ تن یہ رد ہے شرک فط تصرف کی اور اگر ہوتا اس اسمان اور زمینوں میں دوسرے مددگار اللہ بغیر اللہ کے لفسدتا تو خواہ فاسد اور تباہ ہو جاتی یہ آسمان اور زمین اگر زمین اور اسمان میں دوسرے کسی کا اختیار ہوتا تو یہ آسمان اور زمین تباہ ہو جاتی ہے دلیل التمانو ہے تبا نہیں ہوئے آسمان و زمین تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دوسرا الہ نہیں ہے سبحان اللہ ربلاشون تو پاک ہے اللہ مالک کارش کا اس صفات سے جو یہ مشرق بیان کرتے ہیں اللہ منسوب بنا بر استثنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ اگر دوسرے آلحا ہوتے تو فساد نہیں ہوتا کیا نہیں جمع نکرہ ہو تو اس سے استثنا نہیں ہوتی کلام موجب سے استثنا ہوتی ہے مستثنا پر نصب ہوتا ہے تو یہ استثناء نہیں اللہ بمانے غیرو ہے بغیر اللہ کے اگر دوسرے آلیہ ہوتے آسمانوں اور زمینوں میں تو یہ تباہ ہو جاتے پاک ہے اللہ جو مالک ہے آرش کا اس صفات سے یسفون جو یہ مشرق بیان کرتے ہیں لا یس علو یف الوہن یوس پوچھا نہیں جاتا اللہ سے اس کے بارے میں جو اللہ کرتا ہے اللہ سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا اور اس مخلوق سے تو پوچھا جائے گا سورہ معدہ کی آیت نمبر 116 سو میں گزرا ویا سے پوچھا جائے گا سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بھی آ جائے گا اولیاء سے پوچھا جائے گا اب زجر بشیر امت تخونی آلیہ آئے پکڑا ہے انہوں نے اللہ کے سوا اور مددگاروں کو کل ہاتھوں برہانکم تو کہہ دیجئے لے آو دلیل تمہاری برہان دلیل کا مطالبہ سر بقرہ سے چل رہا ہے آیت نمبر ایک سورہ لقمان کی گیارہ آیت اور سورہ فاتر آیت نمبر چالیس اور سورہ حج آیت نمبر تریہتر اور سورہ احقاف آیت نمبر چار جا بجا قرآن ان مشرکوں سے ان کی دلیل کا مطالبہ فرما رہا ہے ہاتھوں برہا نہ کم تم دلیل تمہاری ہاد ہا میری دلیل تو ہے ہاد ذکر معیا یہ بیان ہے اس کا جو میرے ساتھ ہے وہ ذکر من قبلی اور بیان اس کا ہے جو مجھ سے پہلے تھے بل اکثر الحمن الحق کا بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے حق کو فہم موری تو یہ ہیں منہ پھیرنے والے حق سے اب دلیل نقلی عن الانبیاء ومار نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ رسول ان انہ إِلَّا أَنَا فابود اور نہیں بیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو مگر وہی کی تھی ہم نے اس کو کہ شان یہ ہے نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر اکیلا میں ہوں فاو تو اکیلے میری ہی عبادت کیا کرو میری ہی بندگی کیا کرو ابن عبید اللہ ابن سے منقول معتا امام مالک نے پہلی جلسفہ چار سو بائیس میں ذکر کیا عبید اللہ سے فرماتے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الدعائی دعاو یوم العرفة وافظل ما قلتو انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا افظل دعا اور بہترین دعا دعا ہے یوم العرفة کی اور بہترین دعا جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہو یہ لا الہ الا اللہ لا شریک ہو یہ تو ذکر ہے دعا نہیں ہے حرم میں مجھ سے بعض علماء نے یہ پوچھا تھا ہم کبھی کبھی بیٹھتے تھے علمی مذاکرہ ہوا کرتا تھا حرم میں تو ایک دن ایک عالم نے مولانا صاحب نے مجھ سے پوچھا حدیث میں جو آتا ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی دعاؤں میں سے افضل دعا لا الہ الا اللہ وحده لا شریق الملک وحمد قدیر یہ دعا نہیں ہے تو ذکر ہے اس میں دعا کہاں آئی میں نے کہا دیکھو دو طریقوں سے یہ دعا ہے ایک تو الہ کا معنی جب تم جان لو تو یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الہ حاجت روا الہ مشکل کشاہ کو, کو کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ میں ہم نے مانگ لیا اپنی حاجات کو حاجت روا سے اور مانگ لیا اپنی مشکلات سے نجات کو مشکل کشا کو سے ایک اللہ کو جب حاجت روا مشکل کشاہ الہ مانا اور اقرار کیا تو اس میں یہ مانگا کہ اللہ میری حاجات کو پورا کر دے مشکلات کو حل کر دے یہ جامع دعا ہوئی اور دوسرا حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کوئی میرے ذکر میں مشغول ہو اتنا مشغول اور مصروف ہو کہ مجھ سے مانگنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے مانگنے والوں سے بہتر دیتا ہوں تو بہتر ذکر لا الہ الا اللہ وحدہو ہے تو دعا کرنے والوں سے بہتر ملے گا اس کو جو اس بہتر ذکر میں مشغول اور مصروف ہو ہر دعا سے بہتر یہی ہے ہر نبی کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا اور یہ وحی کی تھی یقین ان شان یہ ہے نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر اکیلا میں ہوں صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو تم وقال الخر رحمان سبحان یہ زجر ہے مشرقوں کو اور کہتے ہیں یہ پکڑا ہے رحمان ذات نے نائب سبحانہ پاک اللہ نائبوں سے بل عباد مکرمون بلکہ یہ تو بندے ہیں اللہ کے مکرمون عزت من کیے گئے اللہ کی عبادت پر عباد کسے کہتے ہیں عباد جمع ہے آبد کی آبد کہتے ہیں ملا مل یملی کو شی کو جو کسی چیز کا مالک نہ ہو بلکہ مملوک ہو اس کی اپنی کوئی چیز نہ ہو اسے آبد کہتے ہیں ملا مل یم لیکو شی بل عباد مکرمون یہ تو بندے ہیں جن کو تم نے اللہ کا نائب و رشتہ دار بنایا یہ تو اللہ کے بندے ہیں مکرمون عزت من کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت پر انحل آنا انا ضمیر مفرت کی متکلم کی فرمائی سراج المنیر میں خطیب صاحب نے دوسری جلسفہ پانچ سو دو پہ لکھا ہے ولم لِأَلَّا وَسِيلَةً من کل نہ وسیلہ تن علامہ کیونکہ پہلے تو نہنو گزر گیا جا بجا بعد میں بھی آئے گا قرآن میں نہنو انا نہنو نزل نکرا و انا لہو لہا فضون لیکن یہاں نہنو نہیں فرمایا آنا فرمایا اللہ آنا فابود آنا کے ساتھ اللہ نے سارے راستے بند کر دیے مشرقوں کے لیے کیونکہ اگر نہنو ہوتا تو پھر مشرقین اپنے دعوے کے لیے یہ دلیل بناتے کہ دیکھو نحنو تعدد لا کی دلیل ہے کیونکہ ضمیر جمع متکلم کی ہے خطیف صاحب کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا فابود میں ہوں الا اکیلا میں ہوں الا تو خاص میری ہی عبادت کیجئے یہ تم جن کی عبادتیں کرتے ہو اور جن کو اللہ کے نائب مانتے اور ٹھہراتے اور بناتے ہو بل عباد مکرمون یہ لوگ تو اللہ کے بندے ہیں کسی چیز کے مالک بھی نہیں یملک مل مکرمون عزت من کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت پر کرامت بندے کی یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے لا بھی بالقول وهم ہو بال یہ لوگ آگے نہیں ہوتے اللہ سے بالقول بات میں وہ امری ہی عملون۔ اور یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں جو اللہ کا امر اور حکم ان کو ہو بس اسی پہ یہ ہی عاملین ہے جانتا ہے اللہ وہ جو اس مخلوق سے پہلے تھا اور وہ جو ان کے بعد ہوگا ولا ایشفع اور یہ لوگ شفارس نہیں کر سکیں گے اللہ لمن مگر اس کے لیے ارتضا جس کے لیے اللہ نے پسند کیا ہو وہ خشیتی ہی مشفون اور یہ نفی شفاعت قہری کی ہوئی اور اس بات اس شفات ازنی کا اللہ لمن ارتضا و من خشیتی ہی مشفقون اور یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے مشفقون ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ میں کل من اندونی ہی اور جس کسی نے کہا ان میں سے یقینا میں الہ ہوں اللہ کے ماسوا فلی دالی کا جہنم تو اسی وجہ سے اسی وجہ سے اس الوہیت کے دعوے کی وجہ سے ہم بدلہ دے دیں گے سزا دے دیں گے اس کو جہنم والی کا دالی الظالمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو مرزا غلام احمد قادیانی لعین نے بھی کہا تھا حقیقت الوحی میں اپنی کتاب میں اس نے لکھا رائی تن خلق تو خواب میں مجھے یہ دکھایا گیا گویا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے آسمان زمین کو میں نے پیدا کیا یہ مجھے دکھایا گیا تو علوہیت کا دعویٰ کرنے والا بھی تھا صرف نبوت کا نہ یہ لئین ہمارے حکمران قادیانیوں کے بارے میں بہت تساہل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کبھی کسی مشیر بنا کے پھر فیصلہ واپس لے لیتے ہیں قوم کے ایمانوں کی آزمائشیں کر رہے ہیں یاد رکھنا مسئلے ختم نبوت پر قوم کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر قادیانی صرف ختم نبوت کے عقیدے کا منکر نہیں تھا یہ توحید کا منکر بھی ہے شرک کرنے والا ہے یہ زندگیت کا دعوے دار بھی تھا انبیاء صحابہ کا گستاخ بھی تھا علیہ یس تحق کو لکھتا ہے حقیقت الوحی میں تو فلم خلق تو السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تو جس کسی نے الوحیت کا دعوی کیا کیونکہ اللہ پر تو کسی کا زور چلتا ہی نہیں ہے میں إِنِّي من اندنی دُونِهِ اچھا اللہ لمن لمنر تزا سے مراد کون ہے ابن عباس فرماتے اللہ, لمن قال اللہ شفات معاشدین کے لیے ہوگی مشرک کے لیے کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے یہ پھر عدل اور تسلی مومنوں کو اور تخیف منکروں کو آیا نہیں دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یقیناً آسمان اور زمین کا تارت تھے یہ معدوم فا تو ہم نے وجود دے دیا ان کو کانتارت قرم آلوسی صاحب المعانی میں لکھتے ہیں کانتا معدومینا نا ہوما یا ابن عباس فرماتے ہیں کانتا رتقن ففتقنا ہما شیعا واحدا مستلقینی یہ ملی ہوئی چیز تھی ایکی ففتقنا ہما تو ہم نے اس کے درمیان خلا پہدا کر دیا یا کانتا رتقن رواہ عبد عبداللہ ابن دینار عن ابن عباس نے لا تم تر ولا تم بتر آسمان اور زمین بند تھے یعنی آسمان سے بارشیں نہیں برستی تھی زمین سے فصلیں نہیں اگتی تھی ففتقناہما ہوما تو ہم نے ان کو کھول دیا یعنی بارشوں کو برسانا شروع کر دیا اور زمین سے فصلوں کو اگانا شروع کر دیا اکرما بھی فرماتے ہیں آسمان بند ہوتا ہے تو بارش نہیں ہوتی زمین سے فصل نہیں اگتی تو بند ہوتی ہے ففتک نہماین اسمان سے بارش شروع ہو گئی زمین سے فصلیں اگنا شروع ہو گئی و جال نام الماعی کل اور تھرایا ہے ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ اور تازہ فلائی امین آیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اب دلیل آکڑی دوسری و جال نا فلاردی اور سیا ہے ہم نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کو ان تمید ابلی اللہ اس لیے کہ نہ ہلے یہ زمین ان پر زمین نہ ہلے و جالنا فی ہا اور ٹھہرایا ہم نے اس زمین میں فجاجن چوڑے چوڑے راستے سب چلنے کے لیے لال یا تدون کہ یہ لوگ ہدایت پالیں و جالنا سما سپم اور پھر آئے ہم نے اسمان کو چھت محفوظ محفوظ گرنے سے یا محفوظ شیاتی فرشتوں کی حفاظت ہے چوکیداری ہے شہاب ثاقب کے ساتھ ان جنات کو مارتے ہیں وہ تا موری اور یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے منہ پھرنے والے ہیں اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمینوں کو جس نے پیدا کیا رات اور دن کو سورج اور چاند کو کلن فی فلکی یس یہ ہر ایک اپنے مدار میں تہرتا ہے فلک کسے کہتے ہیں یا موجن مقفوف تحت فی الشمس والقمر والنجوم مجاہد مانا کرتے یا موجن تحت السمائی آسمان کے نیچے ایک موج ہے مکفوف ارد گرد بند اس میں سورج اور چاند اور ستارے گھومتے ہیں اسے فلک کہتے ہیں پھر قرطبی نے ابن زید کا قول ذکر کیا افلاک تحت السماوات افلاق آسمانوں کے نیچے ہیں سات افلاق ہے سات سب سے نیچے چاند کا مدار ہے فلک ہے سب سے نیچے فلک القمر ہے چاند کا مدار اور فلک ہے وہاں جالنا لی بشرم من قبلی کل خل دور نہیں ٹھہرایا ہم نے کسی بندے کے لیے آپ سے پہلے ہمیش گیری دنیا میں افا امت فہم الخالدون آیا آپ فوت ہو جائیں تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس دنیا میں نہیں نہیں کلو نفسنزا مت یہ حفص استفام انکاری ہے ہر ایک نفس چکھنے والا ہے موت کا الموت قد کل کلو ا ناسن شاری بوہا ولقبر باب ان کلو ا موت ایک پیالہ ہے ہر کوئی اس کو پینے والا ہے اور قبر ایک دروازہ ہے ہر کوئی اس میں داخل ہونے والا ہے لوکان تدملہ لکان رسول اللہ فی مخلدا اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمیشہ ہوتے لیکن دنیا نبی کے لیے ہمیشہ نہیں تو غیر نبی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا کل نفس زائقت الموت اگر دنیا بک سے پابند بودے دے ابو القاسم تا قیامت زندہ بودے دے اگر دنیا کسی کے لیے پابند ہوتی تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک زندہ رہتے کل نب زائقت الموت ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا پھر موت بہت بد لحاظ ہے آنے میں دنیا میں آنے میں نمبر ہے لیکن جانے میں کوئی نمبر واری نہیں کبھی کبھی جوان مر جاتا ہے بوڑھا موت کے انتظار میں زمانے زمانے تک چار پائی پہ پڑا رہتا ہے وہ کمن عروسن زئی نو ہالی ہا وقد قبضت ارواحهم ليله القدر وكم من صحيح مات من غير عله وكم من عليل عاش حين من الدهر <تصفيق> کتنی دلہا نے اپنے دلہاؤں کے لیے مزین کی جاتی ہیں لیکن دلہا پہ شادی کی رات موت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہاتھ پہ مہندی لگائے ہوئے دلہا کے انتظار میں دلہن روتی روتی ماتم کرتی رہ جاتی ہے کم من عروسن ذئی علی زحا و قد قبیت ارواہم من وکمن صحیح مات من غری عل کتنے صحیح تندرست لوگ بغیر کسی وجہ سے مر جاتے ہیں وہ کم من نری اور کتنے بیمار موت کے انتظار میں زمانے زمانے تک چار پائیوں پہ پڑے رہتے ہیں ستن کلو کل منایا اندی یارک وب دلو کر فدود القبری فی آئی نہیں کتر آئی نئی رکی دیارک و تتر کما گ نہیں تبھی زمان قلوم گنا کا ختم ہو جائے گی یہ ساری کہانی سب کچھ ختم اللہ واللہ ہائے ہائے جبین نے کلا ہی خاک پہ خم ہم بھی دیکھیں گے تمہیں بھی دیکھنا ہوگا یہ عالم ہم بھی دیکھیں گے نفس الموت ہر ایک نفس چکھنے والا ہے موت کا ون ابلو کم بشرریول خیری اور ہم امتحان کرتے ہیں تمہارا بشرریول خیری تکلیف کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ فت ن تن مفول مطلق ہے من غیر لفظی امتحان کے لیے امتحان کے واسطے وی لینا ترجعون اور ہماری طرف واپس کیے جاؤ گے تم سب ہماری عدالت میں پیش کیے جاؤ گے تم سب و اذراک الذين كفروا يتخذونك الاه و اور جب دیکھیں یہ زجر ہے منکری نے رسالت کو جب دیکھیں اس پہلی آیت کے بارے میں ابن کثیر نے لکھا ہے تیسری جلد صفحہ 159 پہ وقد استدل استدل بهذه الايه الكریمہ من ذهب من العلماء الى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحیا الى الان لو انه لانه بشر سواء كان وليا او نبيا او لانه بشر سواء كان وليا او نبيا او رسولا اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضر علیہ السلا تو سلام زندہ نہیں ہیں فوت ہو چکے ہیں کیونکہ وہ تو بشر تھے سوا ان کا او ولی او نبین جو کوئی بھی ہو وہ لینا اور ہماری طرف تم سب واپس کر دیے جاؤ گے وہ ادارہ کلینہ کفروئت اور جب دیکھیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نہیں پکڑتے آپ کو مگر ہنسی مذاق کے ساتھ اور کہتے ہیں احاد آلیہ تکم یہ ہے وہ شخص جو یاد کرتا ہے آپ کے آلیہ کو تمہارے خداؤں کو وہم بے ذکر رحمانی کا اور یہ لوگ ہیں مہربان ذات کے ذکر سے یہی انکار کرنے والے خلی قل انسانوں مناجل پیدا کیا گیا ہے انسان من عجل عجلت سے کلام میں قلب ہے اے خلی العجل من الانسان انسان یہ جلدی عجلت پیدا کی گئی انسان سے سوری کم آیاتی جلدی ہے کہ دکھا دیں گے ہم تم کو اپنی آیات اپنے دلائل فلا تستعجلون تو تم جلدی نہ کرو اب تخویق اخروی اور زجر بے قاری قرآن قیامت متحد صَادِقِينَ اور کہتے ہیں یہ لوگ کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا اگر ہو تم سچے اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کب ہوگی کب آئے گی یہ قیامت تو کہہ دیجئے ان کو آپ کہہ دیجئے ان کو لو یعل اللہ کفر یہ تخویف ہے اگر جانتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وجو ہی منارا اس وقت کو جانتے کہ جب نہیں ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے آگ جہنم کی ولا ان اور نہ اپنی پیٹوں سے ولا ہوں سرون اور نہ ان کی امداد کی جائے گی بغتتن بلکہ آ جائے گی ان کو قیامت اچانک فتب ہم تو حیران کر دے گی ان کو فلا استتیون ردا تو یہ لوگ طاقت نہیں رکھیں گے اس قیامت کو واپس کرنے کا وَلَا هُمْ يُنزَرُونَ وَرْنَا ہِ ان کو محلت دی جائے گی اب تسلی وَلَقَدْ اسْتُوزِعَ من مِنْ کا اور یقیناً استہزاء کیا گیا تھا انبیاء کرام کے ساتھ آپ سے پہلے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ تو نازل ہو گیا ان لوگوں پر جنہوں نے مسخرے کیے تھے ان میں سے ما کانو بھی استازیون سزا اس کی کہ یہ تھے اس کے ساتھ استیزاء کرنے والے پھر ادلہ قل م یکلوکم باللیل والنهار من الرحمان کہہ دیجئے کون بچاتا ہے تم کو باللیل رات کو والنهار اور دن کو من الرحمانی من عذاب الرحمانی مہربان ذات کے عذاب سے یا کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن کو من الرحمانی من غیر رحمان ذات کے علاوہ اور کوئی ہے ابن کثیر نے لکھا من غیر الرحمن بلحم بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں تم تم آئین کے لیے آلیہ ہیں کہ بچاتے ہیں ان کو ہمارے سوا۔ لا يستتين نصران فسيهم یہ لوگ طاقت نہیں رکھتے یہ الہ ان کے اپنی امداد کے ولاء ہمنا یسحبون اور نہ ہی یہ ہماری طرف سے ساتھی کیے گئے ہیں ان کی امداد پر یسحبون دفعهم بل متنا هاؤلائی وااباهم بلکہ فائدہ دیا ہے ہم نے ان کو ان موجوداؤں کو اور ان کے آبا اور اجداد کو حتا طال عليهم العمر یہاں تک کہ لمبا ہو گیا ان پر زمانہ محلت کا افلا نن خسام اطرافی ہا تخیف مال بشارت آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ یقیناً ہم آتے ہیں زمین کی طرف مشرقوں کی زمین کی طرف نن خو سا من اطرافی کہ کم کرتے ہیں ہم اس زمین کو مشرقوں کی اس کے اطراف سے افہم الغالب نیا یہ لوگ غالب ہو جائیں گے مشرقوں کی زمین کو کم کرتے ہیں ترغیب تبلیغ کل انما ان بالوی کہہ دیجیے یقیناً میں ڈراتا ہوں تم کو بال وی وحی کے ذریعے قرآن کے ذریعے یہ تسلی ہے اور نہیں سنتا بہرا آواز کو جب یہ ڈرائے جائیں تخیف وم نفخہ تم من آزاب ربی کا اور اگر پہنچ جائیں کو ایک نفخہ پھونک تیرے رب کے عذاب سے اور رکھ دیں گے ہم تو مال کے انصاف کے سات لیا قیامت قیامت کے دن میں الموازین القص بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے آخری انس رضی اللہ تعالی ہو سے روایت ہے ترمیزی شریف کی قال سال تو ان نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یشپا لیمل قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے قال آنا فاعلن تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا تھا ہاں میں کروں گا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا اللہ کی حبیب فائن لبو کا میں کہاں آپ کو پاؤں گا اور ڈھونڈوں گا قال اطلبنی اول ما تطلبنی على السرات جب پہلے مجھے تلاش کرو تو پلے سرات پہ تلاش کرنا قلت فائلم علقی کا علی آنس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے کی حبیب اگر میں آپ کو نہ پاؤں پلے سرات پہ خالفت لبنی عند المیزان تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے طلب کرنا میزان کے پاس خالف اللہ علم القکہ عند المیزانی اللہ کے نبی اگر میں نے میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فتل ابنی عند الحوزی میں مجھے کوثر کے پاس تلاش کرنا فن نیلا موات میں اس تین جگہوں میں کہیں نہ کہیں ہوں گا تمہیں میدان مشر میں مل جاؤں گا مظہری نے تفصیل مظہری نے یہ روایت انس کی ذکر کی ہے تو نژ الموازی نلقستیامتی رکھ دیں گے ہم تول آ کے انصاف کے ساتھ قیامت کے دن فلا تو ظلم نفسن شیعاتو ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس کے ساتھ بھی ذرہ بر وَإِنْكَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ من خردل اور اگر ہو ایک دانے کے برابر من خردلن رائی کے اتینا بھی ہاتو لیائیں گے ہم اس عمل کو بھی وقفہ بنا حاسبین اور کافی ہے خاص ہم حساب کرنے والے موسا وَذِكْرًا الفرقان <متقین> یہ نفی ہے شرفیت یقیناً دی تھی ہم نے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرق کرنے والی کتاب ہر قور باطل کے درمیان وزیا اور روشنی وزکر المطقین اور نصیحتی متقیوں کے لیے تقوی والوں کے لیے یہ نصیحت تھی الدین وہ لوگ لوگ قیامت سے ہی ڈرنے والے ہیں اب ترغیب مبارکناہ اور یہ نصیحت کی کتاب برکتوں والی ہم نے نازل کیا ہے اس کو افان تم لہو من کی رونا ہے تم ہو اس سے انکار کرنے والے فن تم لہو منکرون کی رونائ تم ہو اس کو ناشنا جاننے والے اب دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ لیاقت اس مسئلے کے بیان کی من قبل اس سے پہلے وہ کننا عالمین اور ہم تھے اس پر جاننے والے اس قال ابھی قومی ہی ماہ تماثر جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیا ہے یہ تماثیل تماثیل جمع تستمسال کی ہے نے لکھا اسم موضوع لشموعی مشب ہم بھی من خلق اللہ یہ ایک نام ہے وضع کیا گیا ایک چیز کے لیے جو کہ بنائی گئی ہے مشبہ ہم بھی خلق اللہ جو چیز مشاب ہو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق کے اسے تمثال کہتے ہیں یا تفسیر مدارک میں امام نصفی فرماتے مصورا سباہی و تیوری وال انسان وہ بتھے بنائے گئے درندوں کی صورت اور پرندوں کی صورت اور انسانوں کی صورت پہ بنائے گئے اسے تماسیل کہتے الم عاکفون وہ تماسیل کے تم ہو اس پہ منجور پڑے کالو جدنا آبا لہ آبدین تو کہا انہوں نے, ہم نے پایا ہے اپنے آبا کو عابدین اس کی عبادت کرنے والے تھے تم انتم فی ظلال مبین تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یقیناََ تھے تم اور تمہارے آبا فی ظلال مبین ظاہر گمراہی میں کالو اجیتنا بلحق تو کہا انہوں نے آیت تو آیا ہے ہمارے پاس حق کے ساتھ سچ کہہ رہے یا مزاق کر رہے ان کو یہ شرک کی تردید مزاق لگتی ہے آئے تو سچ کہہ رہے ام انت من اللاعبین یا ہے تو کھیل کود کرنے والوں میں سے قَالَ بَرْرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ رب ہے تمہارا رب اسمانوں مالک اسمانوں اور زمینوں کا الذي وہ فترہن جس نے پیدا کیے ہیں ان اسمانوں اور زمینوں کو وانا علیم مین شاہدین اور میں ہوں تمہارے اس کام پر من شاہدین گواہی کرنے والوں میں سے من شاہدین امام معتریدی تعویلات میں فرماتے ہیں مین المبینین بیان کرنے والوں میں سے ابین الکمبلی ما عقول قرطبی فرماتے ابین القم بد دلی ما عقول جو میں کہتا ہوں توحید کا بیان کرتا ہوں شرک کی تردید کرتا ہوں یہ تمہیں دلیل کے ساتھ میں واضح کر کے دوں گا ہی دلیل حصی اب دیکھیں اللہ کی قسم لاکیدن ناس نامکم خامخا تدبیر کروں گا تمہارے ان بوتوں کے ساتھ بادان تولو مدبرین اس کے بعد کہ تم واپس ہو جاؤ پیٹ پھیرتے ہوئے فجعلہم جزازن تو ٹھہرا دیے ان کے ان بتوں کو ذرہ ذرہ ابن جوزی نے زاد المسیر میں لکھا یہ بہتر بت تھے ان کے اللہ کبیر اللّہ مگر بڑا ان میں سے ان کے لیے لعلہم الحم الخام خا کہ لوگ اس کی طرف رجوع کر لیں قالو تو جب آئے تو انہوں نے کہا منفا البینہ الظالمین کس نے کیا ہے یہ کام ہمارے خداؤں کے ساتھ یقینا یہ ہے خامخا ظالموں میں سے لعلہم یرجعون اے الالابراہیم یرجعون فیبین لہم له المسئلہ خامخا کہ ابراہیم کی طرف رجوع کر لیں اور ابراہیم ان کو مسئلہ توحید کا بیان کر دیں یا لعلہم یرجعون الالکبیر بڑے بدھ کی طرف رجوع کر لیں یا لعلہم یرجعون الى عالمهم فی حل المشکلات اپنے علماء کی طرف جائیں اللباب میں ابن عادل نے ما... تینوں معنی نے ہم نے سنا ہے ایک جوان کے بارے میں یس ہم جو یاد کرتا ہے ان کو جو ان کی تذکرے کرتا رہتا ہے ہر وقت اب بھی کہتے ہر وقت بس بابا کچھ نہیں کر سکتا اور زیارتوں والے کچھ نہیں کر سکتے فتن فتا کسے کہتے ملا بادل الفعل ولا فتح تو اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ دعوے داری نہ کرے کام کرنے سے پہلے اور اپنے صفات نہ بیان کرے کام کرنے کے بعد یہ فتح ہے یو قال ابراہیم یو قال مجہول کثیرہ ابراہیم اسی مسئلے توحید کی وجہ سے مشہور ہو چکے تھے کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم قالو تو انہوں نے کہا فاتو بھی اعلی الناس لیا اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے الحم یش انخوا مخا کہ یہ لوگ اس پہ گواہی دے دیں کالو تو کہا انہوں نے, آنت فعلتا یا آیتو نے کیا ہے یہ کام ہمارے خداوں کے ساتھ ہو ابراہیم قال بل فالح کبھی هذا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ کیا ہے یہ کام اس نے جس کے بارے میں تم کہتے ہو فالح مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کبھی روحم ہادا فسل بڑا خدا بڑا بت ان کا یہ کھڑا ہے تو ان سے پوچھو ان کا نوینتی کن اگر ہے یہ بات کرنے والے استفا مقدر ہے بلف الح کبھی روحم یعنی اگر میں نے نہیں کیا تو کیا اس بڑے بت نے یہ کام کیا ہے بت تو نہیں کر سکتا میں نے کیا ہے میں نے ان کو مارا ہے توڑا ہے کبھی کبیرہم ہاد امام شاہ رانی فرماتے کانو قائل اللہ تعالی تو یہ اللہ کی کبریائی کے قائلین تھے مانا یہ یہ کام کیا ہے کبھی ان کے بڑے نے ہادا یہ کام وہ اللہ نے کیا مانا میں نے کیا لیکن اللہ کے امر سے کیا تو گویا کہ اللہ نے کیا کبیرہم رحم یہ کام امام شاہ رانی یہ مانا کیا یا یہ تحکمن فرمایا تیسرا مانا تحکمن انہیں کہا یہ تو تمہارے اس بت نے کیا ہے جو تم کہتے ہو کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر اپنے چھوٹوں کو پھر توڑ بھی سکتے ہیں توڑ دیا نہ اس نے غصے میں آ کے اپنے چھوٹوں کو توڑ دیا یا بل فعلہ لہ فا لسائی نے مانا کیا ہے وہ کبھی رحم تعلق مابا کبھی رحم تعلق ماں بعد کے ساتھ کسائی فرمات کیا ہے یہ کام بس اسی نے جس نے کیا ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو بڑا بت کا یہ ہے تو اس سے پوچھ لو ان سے پوچھ لو اگر یہ ہیں بات کرنے والے وہ حدیث میں جو آتا ہے لم یکب ابراہیم اللہ صلاحیبات ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر تین مقامات پہ جھوٹ بولا ان میں سے ایک یہ ہے یہ جھوٹ نہیں ہے توریہ ہے اور اس کی صحیح تعبیلات ہم نے بیان کر دی فرجا فیم تو یہ واپس ہو گئے اپنے نفسوں کی طرف یعنی سر نیچے کر کے کہنے لگی قالو فقالو تو کہا انہوں نے ان تم الظالمون یقینا تم تم ہی ہو ظالم دیکھو جس منہ سے ابراہیم کو ظالم کہا تھا اسی منہ سے اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں آیت نمبر انسٹھ میں ان الظالمین کہا تھا تو یہ اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں اللہ نے بدلہ ایسے لیا سمن کی سو الا پھر انہوں نے نیچے ہو گئے اپنے سروں پر اور کہا لقد عالم تماہا یقیناً تو جانتا ہے ابراہیم کے نہیں ہیں یہ لوگ باتیں کرنے والے یہ بات نہیں کر سکتے فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے آیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں تم کو ذرہ بر نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں اف الکم وف تمہارے لیے ولی ماتا دون اللہ اور اس کے لئے جن کی تمہیں عبادت کرتے واللہ کے سوا فلا تاقرن و تم میں عقل نہیں ہے قالو تو کہا انہوں نے حرقو جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو انصرو آلیہتکم اور امداد کرو اپنے آلیہ کی انکنتم فاعلین اگر ہو تم یہ کام کرنے والے لکڑیا جمع کرنے لگی ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کی آبادی بنائی منارہ لکڑیا جمع کی اعلان ہوا جو بھی نمرود کے لیے تحفے تحائف لانا چاہے تو بس صرف ہدیہ قبول کیا جائے گا لکڑیوں کا بس لوگوں نے غنیمت جانی تیمم نبوت گنج خدا بوت بادشاہ سلامت لکڑیوں پہ خوش ہوتا ہے یہ تو آسان بات ہے جس کی جتنی طاقت بنتی تھی لکڑیاں چل رہی ہیں چل رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اللہ تفسیر کبیر میں امام رازی نے گیارہویں جلد صفح ایک سو پہ ذکر کیا اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ نظر مانا کرتی تھی کہ مجھے اگر صحت ملی تو ابراہیم کے جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی کھڈا کھودا گیا چالیس گز لمبا اسی گز لمبا چالیس گز چوڑا اور چالیس گز گہرا چالیس دن تک اس میں آگ جلتی رہی ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں سے باندھ کر منارے پہ چڑھایا یا بعض علماء نے لکھا منجنی کے ذریعے آگ میں پھینکا اس دوران اللہ ساری کائنات ہل گئی سارے فرشتے رونے لگے حدیث میں آتا ہے فسا ول ارد ومن منفی من الملائکتی اللہ ب... اسمان نے بھی چیخے ماری زمین نے بھی چیخے ماری اور آسمان زمین کی ساری مخلوق اور ملائکوں نے چیخے مار مار کے اللہ کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرایا اللہ ان سو جن کے علاوہ ایک چیخ تھی ایک رونا تھا کیا رونا تھا اے رب نا لفی اردا دیا ابدو کا کوئی بھی ایسا نہیں جو اکیلا تیری عبادت کرنے والا ہو سوائے ابراہیم کے آج وہ اسی توحید کے جرم کی وجہ سے آگ میں جلائے جا رہے ہیں فازن لنا لنافی نسرتی ہی اے اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم تیرے خلیل کی امداد کرنے جائیں کال اللہ استغسو اگر میرا خلیل تم میں سے کسی ایک سے بھی امداد طلب کرے تو تم جا کے اس کی امداد کر لو وہ علم یدو اور اگر میرا خلیل میرے سوا کسی کو بھی نہ پکارے تو فانہ بھی ہی میں جانتا ہوں اس کو فخلو بینی و مجھے میرے اور میرے خلیل کو چھوڑ دو یہ ہمارا اپنا راز کا معاملہ ہے علماء تفسیر نے لکھا ہے روایت میں آتا ہے و خازن خاج نیا ہواؤں کا فرشتہ آیا وقال شیتا تیار ہوا ہاں جی اس نے کہا اے اللہ کے خلیل اگر تو اجازت دے اور چاہے تو میں اس آپ کو ہوا میں اڑا دوں فقال ابراہیم اللہ حاجت علی او اوخا جنریا چلے جاؤ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے ورفا راسہو ابراہیم خلیل اللہ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا اللہم انت الواحد انتل واحد وانا, وانا احد الفل الارض اے اللہ تو یکتا گانا ہے آسمانوں میں اور میں تیری توحید اور تیری یکتائی کے مسئلے کے جرم میں زمین میں اکیلا ہو چکا ہوں لے سفل ارد احدن یا بدو کا گئیری اللہ تیری زمین میں میرے سوا کوئی نہیں جو اکیلے تیری ہی عبادت کرنے والا ہو انتہس حسبنا و عمل وکیل تو ہی کافی ہے ہمارے لیے تو ہی اچھا ذمہ دار ہے وجاء جبریل جبرائیل علیہ السلام آئے فقال یا ابراہیم کا حاجا سردار ملائکہ نے کہا اے ابراہیم آیا میری کوئی ضرورت ہے کوئی خدمت ہے تو بتا دیجئے فقال ابراہیم ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اما الیک کا اے نورانی مخلوق کے سردار جبرائیل تیری کوئی ضرورت بھی مجھے نہیں فقال جبریلو فصل تو کا تو آج تو اپنے رب سے مانگ لے تیرا رب تیرے مانگنے اور پکار کے انتظار میں ہے تو مانگتا کیوں نہیں ابراہیم ساری زندگی رب بنا رب بنا کی چیخے لگاتے ہوئے ت... گزار دی لیکن آج منہ بند ہے رب بنا رب بنا کی پکار اور صدا نہیں آ رہی اسی لیے جبرائیل نے کہا تو اپنے رب سے مانگ مانگ سوال کر اپنے رب کی طرف پکار اور التجا کر ابراہیم نے فرمایا اور علماء لکھتے ہیں کیوں نہیں پکار رہے کیوں نہیں مانگ رہے اس لیے کہ معاملہ جدا ہے کلاس میں اسٹوڈنٹ کو سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے ٹیچر سے استاذ سے ہاں جی طالب علم کو اجازت ہے شیخ سے استفسار کی کلاس کے دوران کلاس میں لیکن ایگزامنیشن ہال میں امتحان گاہ میں پھر طالب اپنے شیخ سے سوال نہیں کر سکتا کہ حضرت آپ تو مجھے سکھانے پڑھانے والے ہیں مجھے ذرا اس سوال کا جواب بتا دیجئے نہیں یہ تو امتحان ہے اختوار ہے ایگزام ہے آج سوال نہیں ہوگا خلیل اللہ ساری زندگی ربنا ربنا ربنا سوال سوال سوال اپنے رب سے کرتے رہے لیکن آج امتحان ہے تو منہ بند ہے جبرائیل فرما رہے ہیں اپنے رب سے مانگ اور ابراہیم فرما رہے حسبی سوالی حالی۔ میرا سوال اس ذات کے لیے کافی ہے میرے دل کی آہ اور پکار کو وہ سن رہا ہے آج منہ سے نہیں دل سے پکاروں گا آج دل کا رابطہ بنا ہوا ہے جو میری حالت سے واقف اور خبردار ہے اللہ نے فرمایا او غیرت کے مجسمے ابراہیم تو میری غیرت بھی دیکھ لے گا قلنا یا علی ابراہیم ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر وراد بھی کئی دن تو انہوں نے تدبیر کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ارادہ کیا تدبیر کا فجعلنا ہم القصرین تو ٹھرا دیا ہم نے ان کو تاوانی ونجینا ہوا لوتاً الى الارض اللتی بارکنا فیہا للعالمین اور نجات دے دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوت علیہ السلام کو اس زمین کی طرف کہ برکت ڈالی تھی ہم نے اس میں مخلوقات کے لیے شام کی زمین بکسرت الاسماری والاشجاری یا انبیاء کے ارسال کی وجہ سے مسکن الانبیاء ہے یہ و وَهَبْنَا لَهُ اسَاقَ اکرام الانبیاء بعد الابتلاء اور بخش دیا ہم نے اس کو ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا و یاقوب نافلۃ اور یاقوب علیہ السلام زیادہ یعنی پوتا نافلہ کیونکہ بیٹا راس المال ہوتا ہے اپنی محنت ہوتی ہے اور پوتا پھر اس میں منافع ہوتا ہے نافلۃ وکلا جعلنا صالحین اور ہر ایک ہر ایک کوٹھرا ہم نے نیکوں میں سے وہ جالنا ہمرینا اور ٹھہرایا تھا ہم نے ان کو پیشوا دین کا جو بیان کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ وہ عینا رحیم الخیرات اور وہی کی تھی ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کرنے کی فعل الخیرات اور نماز کی پابندی کی وہ تاج زکاتی اور زکات کے دینے کی وکانو لنا اور تھے یہ سارے میری ہی عبادت کرنے والے آیت نمبر اٹھاسٹ میں دیکھیں اپنے آپ کو آیت نمبر چونسٹھ میں کانا انکم انتم ظالم کہاں کم ان تم ظالم ان ظالم ظالم تو یہی تھے جو ابراہیم پہ ظلم کرنے پہ تلے تھے لیکن اللہ نے ابراہیم کو بچایا تو انتم الظالمون قرطبی نے وہاں لکھا انتم الظالمون بعبادت ملا یمتق بلفزت ان انتم الظالمون بعبادت ملا مل یمتق بلفزت ولا یملک لنفسی لحظتا فقئی فید فوان کم الباسا رَاسِهِ <عَا> تم ظالم ہو اس کی عبادت کرتے ہو جو ایک لفظ من سے نہیں نکال سکتا اور نہ اپنے لیے ایک لحظے کی مقدار پر بھی ذمہ دار اور مالک ہے تم سے تکلیفیں کوسے وہ ہٹائیں گے جو اپنے سر سے دھوٹ نہیں ہٹا سکتے ان کے سر پہ دھوٹ پڑی ہے تو ہٹاتا ہے وہ نہیں ہٹا سکتے وہ یہ دوسرا واقعہ اور لوت علیہ سلام دی تھی ہم نے ان کو حکمن حکمن نبوت اور علم و نینا من التی کا کانت تامل الخبائشہ اور نجات دے دی ہم نے لوت علیہ سلام کو اس گاؤں والوں سے جو کہ عمل کرنے والے تھے گندا خباعث روح المعانی میں یہاں روایت سندن ذکر کیا ہے نوی جل ایک سو سات پہ وہر خسال قوم لوط بہا اہلی کو 10 صفات تھی جو قوملوت میں تھیں اسی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے ان میں سے ایک صفت اتیان الرجال بادم بادہ مذکر مذکر کے ساتھ بد فیلی کیا کرتے تھے دوسری وارم یو بل جلائقی و تیسری و تصفی تالیاں مارنا اور لوگوں کو لیندبا نخل اشتل اور چوتھی صفت ولا اب کبوتروں کے ساتھ کھیلنا پانچویں وزرب الدفوف دف بچار بجانا ڈھولکیاں وغیرہ اور چھٹی وشر بلخمور شراب پینا ساتویں وقس الحیہ داڑھی کاٹنا آٹھویں طول الشارب مونچھے لمبی کرنا اور و وط سیٹیاں بجانا تصفیق تالیاں اور تصفیر سیٹیاں اور دسویں خبا و لباس الحریر ریشم پہننا یہ دس کی دس حدیث میں آتا ہے میری امت میں بھی ہوں گی لیکن وہ تضی امتی میری امت میں اس سے زیادہ ایک صفت دوسری بھی آئے گی وہ کیا تھی تھینسائی بادن عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کریں گی جو پہلی امتوں میں کسی نے نہیں کیا یہ تامل الخبا تھا ان نہ سو ان فاسقین یقیناً یہ قوم تھی بری فاسقین اللہ کے حکموں کو توڑنے والی سراج المریر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے خطیب صاحب نے دوسری جلسفہ پانچ سو بارہ پیوقام مثل هذه بباد اتبائی نبی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو مسلم الخولانی کا ہے اسود عنسی نے بلایا تھا جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو مسلم خولانی کو بلا کے کہا تم گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس نے کہا ما اسما میں نے کچھ نہیں سنا تو اس نے کہا تشدد محمد الرسول رسول اللہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ابو مسلم خولانی نے کہا نام وہ نہیں سنا یہاں یہ سن لیا ہاں ہاں میں اس کا گواہ ہوں تو یہ اسود عنسی نے آگ جلائی اور ابو مسلم خولانی کو اس میں ڈالا تو جب اس جلتی آگ میں اس نے دیکھا کہ ابو مسلم خولانی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے قَدْ سَارَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسْسَلَامًا تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو مسلم خولانی مدینہ منور آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھے تو عمر نے فرمایا الحمد للہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امت محمد من فعل به کما فعل بی ابراہیم خلیل الله اللہ اللہ کی صفات ہیں وہ ذات جس نے مجھے موت نہیں دی حتیٰ کہ مجھے دکھا دیا وہ شخص جس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا تھا جو معاملہ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوا تھا ابراہیم کے لیے بھی اللہ نے آپ کو ٹھنڈا ٹھہرا دیا میری میرے نبی کی امتی جب نبی کی ختم نبوت پر غیرت کرے اور مدعی نبوت پہ لانت بھیجے اس کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا اللہ ان قانو قوم یقینا یہ تھی ایک قوم بری اللہ کے حکموں کو توڑنے والی وات فی رحمتنا اور داخل کیا تھا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں انہو من الصالحین یقیناً تھے یہ نیکوں میں سے ونوحاً اور یاد کرو حالت نوح علیہ السلام کی اس نادہ من قبلو جبکہ نادہ اتذر جب کہ عاجیزی کی تھی نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے فستجبنا لہو تو قبول کیا ہم نے ان کی فریاد کو واہ لہو فنجیناہو تو نجات دے دی ہم نے ان کو واہ لہو اور ان کے احل کو من الكرب العظیم بڑی مصیبت سے کر بڑی آزمائش سے وانا سرناهم من القوم الذين كذبوا باياتنا اور امداد کی تھی ہم نے اس کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو انهم كانوا قوم سو ان يقينا تھے یہ قوم بری فغرقناهم اجمعين تو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو ہوا داؤد وسلیمانا اور یاد کرو حالت داود علیہ و السلام کی اور سلیمان علیہ السلام کی خبر ہما وقت حکم ہوما قاضی بھی سعود لکھتے ہیں اس کُرخبر ہما وقت حکم یاد کرو ان کے واقع کو ان کے فیصلے کے وقت گمانی فی الحال جب فیصلہ کیا تھا انہوں نے ایک فصل کے بارے میں ازن فشد فی غن القوم جبکہ چری تھی اس میں غنم القوم بکریہ ایک قوم کی وکننا لحکمہم شاہدین اور ہم تھے ان کے فیصلے کیلئے گوا ففہمنا سل ففہمناہا سلیمان تو ہم نے فہم دیا تھا اس فیصلے کا سلیمان علیہ السلام کو ایک چرواہے کی بکریہ چر, چر رہی تھی تو اچانک ایک زمیندار کی فصل میں انہوں نے شرائط کر دی اور اس فصل کو تباہ کر دی یہ فیصلہ زمیندار اور چرواہے کا آیا داود علیہ السلام کے پاس داؤد علیہ السلام نے فصل کی قیمت کو معلوم کیا تو وہ قیمت اس چرواہے کی بکریوں کی قیمت کے مطابق بن رہی تھی تو چرواہے کو کہا تو اپنی بکریاں اس زمیندار کو دے دے توں نے اس کا اتنا ہی تاوان کیا ہے نقصان کیا ہے تو داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق چرواہا بکریوں سے محروم ہو گیا اور وہ بکریاں چرواہے کی زمیندار کو مل گئی سلیمان علیہ السلام جب آئے پوچھا بابا نے کیا فیصلہ کیا جی بابا نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ بکریاں زمیندار کے حوالے کر دو تو سلیمان علیہ السلام اس اگر میں ہوتا تو اس سے اچھا فیصلہ کرتا بابا نے جب سنا تو کہا اے بیٹا ادھر آ تو کیا فیصلہ کرتا کہا بابا یار میں یہ فیصلہ کرتا کہ ف... یہ بکریاں زمیندار کو دے دو اس وقت تک جب تک زمیندار اس فصل کو اسی مقام تک نہ پہنچا دے تو یہ زمیندار اس بکریوں سے فائدہ حاصل کرے گا اور یہ چرواہا اس فصل کو تیار کرے گا اس پر محنت کرے گا جب یہ فصل اپنی جگہ تک پہنچ جائے حد تک پہنچ جائے تو چرواہے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں گی اور زمیندار کو اس کی فصل حوالہ کر دی جائے گی تو بابا نے کہا واہ کیا اچھا فیصلہ ہے تیرا چرواہ غریب بھی اپنی بکریوں سے محروم نہیں ہوگا تو ففا ہم نہ ہم نے فہم دیا تھا اس فیصلے کا سلیمان علیہ السلام کو وَكُلَّنَا تَيْنَا حکم وَعِلْمًا اور ان سب کو دی تھی ہم نے طاقت فیصلے کی اور علم وسخرنا ما دعود الجبال اور مسخر کیا تھا ہم نے دعود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو یسبحنا جو پاکی بیان کرتے تھے اللہ کی وَالطَيْرَا اور پرندے بھی وَكُلْنَا فَاعِلِن اور تھے ہم یہ کام کرنے والے وَعَلَّمْنَا حُسَنَا تَلَبُو اور سکھایا تھا ہم نے داؤد علیہ السلام کو بنانا زغروں کا تمہارے لیے ہر چیز اللہ کی تصوی بیان کرتی ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ شرن پرند بھی اللہ کی تصوی بیان کرتے تھے حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے جو حدر ہے اور سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے پھلن تم شاہ کی ہو تم اللہ کی شکر, شکر ادا کرنے والے ولی سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے تابع کی تھی ہم نے ہوا آصف تن تیز چلنے والی آصفا اب یہاں آصفا اور صورت سواد آیت نمبر چھتیس میں آ جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ روخا ان تو یہ ہوا آصف حد سے زیادہ تیز تھی کہ روخا تھی تو علماء لکھتے ہیں یہ چلنے میں تیز تھی احساس میں روخا تھی جیسے اچھی گاڑی ہو نا تو وہ تیز سپیڈ بھی لگائے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا اس کے اندر بیٹھے تھے اور جب کمزور گاڑی ہو تو وہ تھوڑی سی سپیڈ لگائے تو وہ ہلتی ہے تو اسی طرح تخت سلیمانی تھا تیز رفتار تھا لیکن محسوس نہیں ہوتا تھا آصفتاً اور رخان یہ دو الفاظ قرآن گئے ولی سلیمان آصفتاً اور تعبے کی تھی ہم نے سلیمان علیہ السلام کی ہوا جس چلنے والی تجریبی امری چلتی تھی سلیمان علیہ السلام کے حکم کے ساتھ ال الارض اللاتی بارکنا فیھا اس زمین کی طرف کے برکتیں ڈالی تھی ہم نے اس میں وکنا بکل شین عالمین اور ہم ہیں ہر چیز کو جاننے والے وا مین الشیاطین مَی یوسون لہ اور جنات میں سے وہ جو کہ غوپے لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے دریا میں غوطہ لگا کے وہاں سے موتی وغیرہ نکالتے تھے معدنیات اور عمل کرتے تھے ان کے لیے دوسر عمل اس کے سوا اور کام بھی سلیمان جنات سے لیا کرتے وہ کنہ حافظین اور ہم تھے ان کے لیے حفاظت کرنے والے وہ ایوب اور یاد کرو حالت ایوب علیہ السلام کی جنادہ رب جب عاجزی کی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو اپنے رب کے سامنے آجیزی کی اے میرے رب یقینا پہنچی ہے مجھ کو تکلیفان ترحم الرحیمین اور تُو ہے بہتر رحم کرنے والا رحم کرنے والوں میں سے فَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ من زُرٍ تو قبول کر دی ہم نے عیوب علیہ السلام کی فریاد 18 سال کے بیمار تھے اور دور کر دیا ہم نے وہ جو اس پہ تھے من بیماری اور تکلیف سے وہ آتے نہ ہوا اور دے دیا ہم نے یعیوب علیہ السلام کو ان کا حل و مسلم اور ان کی طرح ان کے ساتھ اور رحمت من عندنا یہ رحم تھا ہماری طرف سے وذکرہ للعابدین اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے بعض لوگ کہتے ان کے زخم ہوئے تھے ان زخم میں پیپ ہوئی تھی اور پھر اس میں کیڑے پڑ گئے تھے نہیں نہیں یہ ساری اسرائیلیات ہے تفسیر کبیر میں امام رازی لکھتے ہیں المراض المتنف من القبول غیر جائز مقبول بندوں سے اللہ کے مقرب بندوں سے ایسی امراض نہیں ان پہ آتی جو کہ نفرت کی باعث کا باعث بنے یہ جائز نہیں ہے اور علمانی بھی لکھتے ہیں لا اعتقد ہاتھا ذالیکا واقع کی صحت کا عقیدہ میں نہیں رکھتا لا تعقیدوں صحت کا تبرسی شیعہ بھی لکھتا ہے ہر بیماری اللہ اپنے نبی پہ لاتے ہیں لیکن نبی پر وہ بیماری نہیں آتی جس کی وجہ سے نبی سے کوئی نفرت کرے تو یہ نسبت ایوب علیہ السلام کی طرف کفر ہے آلوسی نے روح المانی میں تبرسی کا قول ذکر کیا ہے مفتی شفیع صاحب بی ذکر کرتے احکام القرآن میں تھانوی صاحب بھی یہی لکھتے صفہ اڑتالیس پر تبریسی کا قول ذکر کیا انہوں نے حالانکہ یہ شیعہ ہے کرتبی گیارہویں جلد صفحہ تین سو تریس پہ لکھتے ہیں وقال ابن العربی وحاد بعید الجدن سحیح یہ واقعہ بعید جدن ہے بہت باوجود اس کے کیس کے لیے تو صنعت بھی ہونی چاہیے نا تو ولا سبی وجود ہی کوئی سبھی وجود ہی نہیں ہے سراج المنیر میں خطیب صاحب نے دوسری جل صفحہ 522 پہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ان ایوب کیبی بلا سمانہ آشارات اٹھارہ سال تک بیمار تھے ایوب علیہ السلام لیکن وہ بیماری یہ نہیں تھی کہ کیڑے ہوئے تھے اب وہ کیڑے جب گرتے تھے تو پھر اٹھا کے زخم پہ رکھ دیتے تھے یہ کیسا تو پھر جب خود ہی اپنے آپ کو خودکشی کے لیے تیار کیا تو اللہ سے شفا کیوں مانگ رہے ابن عادل الباب میں تیروی جلسفہ پانچ سو پہ لکھتے ہیں انتہا ازالی کا الال الال الال الال اسرائیلیات الال اسرائیلیات اس قصے کی انتہا اسرائیلیات تک ہے ابن عاشور بھی لکھتے ہیں صفح بہانو ستارویں جلدہ مبالا بمقام قصہ گو کے لیے یہاں مبالغات ہے نبوت کے مقام میں سراج المنیر بھی لکھتے ہیں یہ سب تمام قصے اسرائیلیات ہے ان نبوتیا صفا تین سو اڑتالیس قصص القرآن دوسری جلد صفحہ ایک سو اکاسی سارے کے سارے اس پر رد کرتے ہیں ان کی فریاد کو جب نہ لہو تو قبول کر دیا ہم نے ایوبل ہم ہم اور, اور, اور بھی یہ رحمت تھی ہماری طرف سے اور ذکر نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے وہ اسماعیل اور واقع اسماعیل علیہ السلام کا یاد کرو ادویس علیہ السلام کا ذلقی ذلقی اس کے بارے میں اقوال مختلف ہے کوئی کہتا ہے یہ زکری علیہ السلام ہے لیکن یہ قول مرجو ہے کوئی کہتے ایوب علیہ السلام کا بیٹا تھا بے ابن ابن یہ قول راجے ہے بعض کہتے ریاس علیہ السلام ہے بعض کہتے یوشہ ابن نون ہے لیکن قول راجے یہ کہ بیٹے تھے ایوب علیہ السلام کے بے شر ابن ایوب کلوم منسا یہ سب تھے صبر کرنے والوں میں سے بات ہوں فی فیحمتینہ اور داخل کیا تھا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں من الصالحین یقیناً تھے یہ نیکو کاروں میں سے وزن اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ چلے گئے تھے یہ غصے سے بھرے ہوئے غصے سے بھرے ہوئے مغادبن دیکھیں کل من من الصالحین فی لعصمتهم من روح روحمانی میں آلوسی صاحب اور قاضی ابو سعود لکھتے ہیں کاملین فلاحمتنوب انبیاء صالحین تھے یعنی صلاح میں کاملین تھے کیونکہ وہ گناہوں سے پاک تھے نون مشلی کو کہتے جب جبکہ گئے تھے غصے سے بھرے ہوئے مغادبن اعلی قومی ہی ربی ہی بھرے تھے غصے سے اپنی قوم پر اپنی رب کی رضا کے لیے فضن نہ تو گمان کیا انہوں نے اللقر کہ ہم تنگی نہیں لائیں گے ان پر لن نقدرہ دیرا قدرت سے نہیں ہے قدر سے ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی کیسے گمان کرتا ہے اللہ پہ کہ اللہ قدرت نہیں رکھے گا اس پر تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تھا ہاد من القدر القدرتی یہ قدر سے ہے قدرت سے نہیں ہے تفسیر کبیر بائیسویں جل صفحہ ایک گمان کیا کہ اللہ تنگی نہیں لائے گا اس پر اللہ نق دلیہ قدر سے ہے لنک سیاہ علیہ تفسیر خازن میں ہے یا لنزی کا علیہ شفا میں قاضی ایاز نے یہ مانا کیا اور زاد المسی میں ابن جوزی بھی فرماتے ہیں 88 نمبر صفحہ دوسری جل قرطبی بھی یہ ذکر کرتے ہیں نقت والعیون میں امام ماوردی نے بھی یہ ذکر کیا اللہ نوی علیہ تو ہادہ من القدر لا من القدرت اگر قدرت سے ہو تو پھر یہ کلام من قبیل الزام المخاطب بما لا يلتزم ہوگا الزام المخاطب بما لا يلتزم کا یہ مانا نبی نے یہ گمان نہیں کیا تھا لیکن اللہ نے فرما دیا یہ محبت کی وجہ سے گویا کہ نبی کا یہ گمان آیا ہوگا حالانکہ نبی کا یہ گمان کب آتا ہے ہم مومنوں کا لوگوں کا یہ گمان نہیں آتا کہ اللہ ہم پہ قادر نہیں ہوگا تو اللہ کا نبی کیسے گمان کرے گا فنادا فی ظلمات تو پکارا انہوں نے اندھیروں میں اللہ الہ اللہ انت کا کہ نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر اے اللہ تو ظلمات اندھیرے دریا کا دریا کی تہ کا اندھیرا سمندر کے پانی اور لہروں کا اندھیرا رات کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اس میں پکارنے والا یونس علیہ السلام پکار رہا ہے اپنے اللہ کو اور سن رہا ہے اللہ اپنے نبی اپنے بندے یونس علیہ السلام کی پکار کو اور پھر اس پکار کے بدلے نجات بھی دے رہا ہے سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ترمیزی شریف میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دعوت زنون ازدعاء وہ دعا یونس علیہ السلام کی جب یونس علیہ السلام نے وہ دعا مانگی تھی ہوا وہ فی بطل الحوت اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُمْ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْن قَدْتُ إِل اس اللہ لہو کوئی مسلمان آدمی یہ دعا نہیں مانگتا کسی کام کے بارے میں مگر اللہ اس کی قبولیت کریں گے اسے اس مشکل سے نجات دیں گے جو کہ کوئی بھی مشکل میں یہ وظیفہ کر لے لا اللہ نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر اللہ اکیلا تو ہی ہے سبحانہ کا سبحانہ کا پاکی ہے تیرے لیے انی کم من الظالمین یقینا میں ہوں من الظالمین اپنے لئے کمی کرنے والوں میں سے من الظالمین تاریکین للعفضل تفسیر کبیر نے لکھا افضل کو چھوڑنے والا ہوں یا من الظالمین میرے پاس اسباب نجات کی کمی ہے پھر امام راضی لکھتے ہیں وَصَفَ رَبَّهُ بِكَمَالِ الرَّبُوبِيَتِ وَوَصَفَ نَفْسَهُ بِزَعْفِ الْبَشَرِيَتِ اپنے رب کی صفت ربوبیت کے ذریعے بیان کی اور اپنی صفت کما بشریت کے ساتھ بیان کی اسی لیے حدیث میں آتا ہے دعاؤں میں بہترین دعا دعا یون علیہ السلام کی ہے کیونکہ یونس علیہ السلام کی دعا میں دعا کے تینوں ارکان موجود ہیں ایک بڑائی داتا کی دوسری صفائی داتا کی تیسری عاجزی منگتا کی لا اللہ الا انتا داتا کی بڑائی ہے سبحانہ کا داتا کی صفائی ہے انت من الظالمین منتا کی آجیزی ہے فستا جب لہو یہ تین ارکان تھے دعا کے تو قبول کر دی ہم نے دعا یونس علیہ السلام کی ونت جین مین الغم اور نجات دے دی ہم نے اس کو غم سے ضم نہیں ہے کہ گناہ کیا تھا غم تھا غم کہدیونس علیہ السلام نے منصب نبوت میں کوتاہی کی استغفر الله وکذالک انجل المؤمنین اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مؤمنوں کو و اور یاد کرو حالت زکریا علیہ السلام کی جنا دا ربهو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو رب کو پکارا ربی لا تذرنی فردا اے میرے رب مجھے نہ چھوڑا اکیلا وانت خیر الوارسین مرتو ہے بہتر وراث لینے والوں میں سے پستا جب نہ لہو تو ہم نے قبول کر دی زکری علیہ السلام کی دعا وحب لہو یا اور بخش دیا ان کو یا نامی بیٹا واسل نہ لہو ظہ اور سالح کر دن کے لیے ان کی بیوی بیوی کو بچے پی بچہ پیدا کرنے کے صالح کر دے وہ یہ سب کے سب انبیاء کرام رام کانو یو ساری خیرات یہ تھے کہ جلدی کیا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں اور تھے یہ سب کے سب کے ہمیں پکارا کرتے تھے شوق کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ وہ کامول نا اور یہ سب کے سب انبیاء تھے ہم سے ڈرنے والے ولطی احسنت فرجہ اور وہ ولیہ جس نے پاک رکھا تھا اپنی شرم مسیس کو من الرجال مردوں کے ہاتھ لگانے سے پاک فنا فخنا فی ہام روحنا تو بھوک ماری تھی ہم نے اس میں اپنی روح سے روحنا اضافت تشریفی ہے وہ جال اور اور ٹھہرایا تھا ہم نے اس کو وب نہا اس کے بیٹے کو آیت اللہ العالمین نشانی اپنی قدرت کی ساری مخلوقات کے لیے نہاد امت امتکم امتا واحدا یقینا یہ جماعت تھی تمہاری جماعت ایک توحید پر یہ سب کے سب توحید پر تھے وانا رب اور میں ہی تمہارا رب ہوں فاب تو اکیلے میری ہی عبادت کیا کرو وہ تقت امر اور تسنس کر دیا انہوں نے اپنا دین اپنے درمیان پھر شرک شروع ہو گیا۔ کل الینا راجعون یہ سب ہماری طرف واپس آنے والے ہیں۔ اب بشر فمیاں عمل من الصالحات تو جس کسی نے عمل کیا نیکیوں میں سے وہ ہوا مؤمن شرطیہ ہے کہ یہ وہ فلا کفر ان علی سعی تو نہیں ہے نا شکر اس کی سعی کے لیے و انا لہ کاتبون و ہم اس کے لکھنے والے ہیں ہمارے فرشتے لکھتے ہیں ہمارے حکم سے لکھتے ہیں تو فعل کی نسبت آمیر کی طرف وحرام حرام اپنے معنی میں تخیف اخروی ہے یہ حرام ہے اہلک ہا کہ ہم نے ہلاک کیا ہو ان کو انہم لا یرجعون حرام ہے ان پر کہ یہ واپس آجائے جائیں لا زائدہ ہے اس معنی میں انہم یار جیون کہ لوگ واپس آ حرام بمانے لازمون لازن ابن کثیر معنی کرتے حرام بمانے وجوب اور تقدیر کے ہے حرام ہے ایک گاؤں والوں پر جس گاؤں والوں کو ہم ہلاک کر دیا لا یعنی لازم ہے ان پر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان پہ لازم ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے پھر یہ واپس نہیں آ سکتے ہاں شیوں کا ایک گروہ ہے مفوزہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ مفوزہ یقولہ کہتے ہیں یر الاموات الموات الت دنیا اموات دنیا میں واپس آتے ہیں مر مرنے والوں کی روحیں دنیا میں آتی ہیں واپس حالانکہ حدیث ہے عبد اللہ شہید ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے انہیں اپنے در میں حاضر کیا اور پوچھا آئے عبداللہ اللہ کیا چاہتے ہو تو جابر کے والد عبد اللہ نے فرمایا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دیں تو اللہ نے فرمایا قد سبق منی انہم لا کمنی میری طرف سے یہ حکم پہلے ہو چکا کہ ایک دفعہ مرنے والے دوبارہ دنیا نہیں جایا کرتے حتیٰ کہ اذا فتحت یاجوج وماجوج جب کھول دیے جائیں گے یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون اور یہ ہر ایک چوٹی سے من کل حدب ہر یوی ڈیرہ کہنا ینسلون بیدن کی وی یاجوج ماجوج ہر غنڈینہ برا بیدن کی وی کل ہنسل <سِرُون> اور یہ ہر اوچان سے ہر اوچان سے پھسلتے آئیں گے شاہ صاحب لکھتے ہر اونچی جگہ سے اوچان سے پھسلتے ہوئے آئیں گے وقت رب وقت الحق پہلے کہا اقترب اللہ سے حساب امتب کہ وقت رب الحق یقیناً نزدیک ہے وعدہ سچا حضیفت یمان کی روایت ہے ترمیزی شریف میں سراج المنیر نے بھی نقل کی ہے نبی علیہ السلام نے اطلاع دی تھی قیامت کے بارے میں فرمایا تھا 10 نشانیاں ہوں گی قیامت پھر قائم ہوگی ایک دجال دوسرا دخان تیسرا خروج الدابا چوتھا طلوع شمس من مغربیہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا نزول عیسی ابن مریم کار یاجوج ماجوج اور تین خصف ہوں گے خصف بالمشرق و خصف بالمشرق و خصف بالمغرب و خصف بجزیرت العرب و آخر ذالک نار آخری نشانی دسمی آگ ہوگی جو یمن کی طرف سے اٹھے گی تطرد الناس الى محشرهم لوگوں کو محشر کی طرف جمع کرے گی تو نزدیک ہوگی وعدہ حق فیضہ ہی آہیہ زمیر قصہ ہے مرجہ نہیں ہے اس کا آگے قصہ یہ ہے کہ شاخی ستن اب سارین کفرو بالکل نکلی ہوں گی آنکھیں ان لوگوں کی اوپر لگ رہی ہوں گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے بٹے ہوتی اور کہیں گے یا وی لنا قطر غفلت انہیں ہے ارمان ہمارے لیے ہم تھے غفلت میں منادا اس دن سے بلکہ تھے ہم ظالم یقیناً تم اور وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے ان کے حکم سے من دون اللہ اللہ کے سوا یہ سب کے سب حسب جہنم اندھن ہوں گے جہنم کے انتم لہا واریدون تم سب کے سب اس جہنم میں جانے والے ہو ہو گئے مشرقین عابدین اور ان کے معبودین جو اپنی عبادت کا حکم کیا کرتے تھے اولیات قیاء صلحہ انبیاء اس سے خارج ہیں لوکانہ اولائی آلہا اگر ہوتے یہ ما تعبدون عموم کے لیے نہیں ہے یہاں ما اچھا اگر ہوتے یہ آلہ ما ور تو یہ داخل نہ ہوتے جہنم میں وہ کلن فی اور سب کے سب ہوں گے جہنم میں ہمیشہ لہن فی ہا ظفیر ان کے لیے ہوگی اس جہنم میں باریک آواز وہ لاس معاون اور یہ جہنم میں نہیں سن سکیں گے اچھی بات اچھی بات نہیں سنیں گے ہاں بری بات اور غضب اور قہر کا کلام تو سنیں گے اللہ کی طرف سے ان الدینا صحیح پیروں کی استثنا بے شک وہ لوگ سبقت لحم الحسنہ کے پہلے گزری تھی ان کے لیے ہماری طرف سے جنت کا, جنت کا فیصلہ سبقت یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے توحید کا بیان کیا وہ جنت میں داخل ہوگا الحسنہ اولائے کا یہ لوگانہ مبعدون یہ جہنم سے دور ہوں گے لا معاونہ حسیسہ یہ نہیں سنیں گے آواز جہنم کی بھی باریک آواز وهم فی مشتا تنفسوم اور یہ لوگ ہوں گے ان مزوں میں جو چاہتی ہیں ان کے نف نفوس خالدون ہمیشہ لا یا ضلع الفض الکبر نہیں کریں گے ان کو ڈر بڑا فض الکبر مراد اس سے کیا ہے تو ضبح الموت اللہ یہ بڑا ڈر ہوگا جب کالے دمبے کی شکل میں میدان محشر میں موت کو لایا جائے گا اور اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا آج کے بعد موت نہیں جنت والے ہمیشہ جنت میں جہنم والے بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے جہنم میں غمگین نہیں کرے گا ان کو ڈر بڑا و تلاقہ مل اور سامنے آئیں گے ان کے فرشتے ابن عمر سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وحشت قبوری لا الہ اللہ کو ماننے والوں پہ قبروں میں وحشت نہیں ہوگی اور نہ ان کو ان پہ وحشت قیامت کے دن ہوگی وکانی منظر اہل لا الہ الا اللہ ينفضون التراب عن گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ والوں کو جب قبروں میں رکھے جاتے ہیں تو ان کے سروں سے مٹی ہٹائی جاتی ہے یقول اور یہ کہتے الحمد للہ اظہب ان الحن ہمدے ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا اور سنن داری میں روایت ابھی سالح سے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کو میں رحمت ہوں راہ دکھانے والا ہوں اور گے ان کے فرشتے اور کہیں گے یوم کم لم یہ دن ہے تمہارا وہ کہ تمہارے ساتھ اس کا لوز کیا جاتا تھا وعدہ کیا جاتا تھا یوم وما کتائی سی جل کتب اس دن کے ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے لپیٹنا ہوتا ہے منشی کا کتابوں کے لیے کما بدانا اول امرتًَ جس طرح کے پیدا کیا تھا ہم نے پہلی دفعہ نعیدو ہم پھر واپس کر دیں گے اس کو وعدا علینا یہ وعدہ ہے ہم پر اننا کننا یقینا ہم ہیں یہ ہی کام کرنے والے ولقت کا تبنا فی الزبور اور یقینا لکھا تھا ہم نے زبور میں ممباد ذکر ذکر کے بعد ذکر کے بعد یہ لکھا تھا یہ ایک سو ایک نمبر آیت پہ ایک روایت علما نے ذکر کیا علی رضی اللہ نے جب یہ آیت تلاوت کی تو فرمایا انا منہم میں بھی ان میں سے ہوں ان بادن و ابو بکر و عمر و عثمان و طلحہ زبیر وسعد و عبد الرحمن ابن اوف سب ان, ان کے لیے جنت ہے ان سب کے لیے جنت ہے لکھا تھا ہم نے زبور میں ذکر کے بعد اللہ کی توحید کے بعد انلار یقینا یہ زمین زمین شام کی بیت المقدس کی دوں گا یہ زمین عبادیت یس اپنے بندوں نیکوں کو کوئی نفی تو نیک بندوں کو دوں گا زبور داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے یا ذکر سے مراد تورات ہے بعد ذکر اور ارد جنت کی زمین یا زبور ما قبل تینوں کتابیں ذکر سے مراد لوہے محفوظ اور ارد میں الفلا ماہدی ہے تو اس صورت میں دو دفعہ گزرا اکہتر اور اکاسی دونوں آیتوں میں مراد اس سے وہی زمین ہے شام کی جو اللہ نیکوں کو دے گا شام کا پہلا امیر عثمان ابن عفان تھے عثمان ابن عفان کی طرف سے معاویہ تھے اور بعد میں معاویہ کا دارالخلافہ یہی شام رہا یسوحا عبادی الصالحون یقیناً هذا صورت میں پہنچانا ہے لقوم عابدین اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں بلاغ پہنچانا ہے حق تک اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے اللہ کے اس بات رسالت و مار صلاح کا رحمت رحمۃ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت تمام مخلوقات کے لیے قل انما یو ہیلیہ کہہ دیجئے یقیناً وہی کی گئی ہے میری طرف انما اللہ کو ملا ہوں واحد کہ بے شک الہ تمہارا الہ ہے ایک ہی فحلا انتم مسلمون تو آئے تم ہو تابداری کرنے والے فانتولو اگر یہ لوگ پھر گئے فقل تو کہہ دیجئے تو کم علا سوا میں اعلان کرتا ہوں تم کے کہ ہو جاؤ برابر توحید پر نفیل میں غیب کی نبی علیہ السلام سے وئی نادریہ قریب انبعید ما تو عدون اور میں نہیں جانتا کیا ہے نزدیک ہے یا دور ہے وہ عذاب جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے انہو یعلم الجہر من القول یقیناً یاللہ جانتا ہے تیز بات کو بات باتوں میں سے وَيَعْلَمُ مَا تَقْتُمُونَ اور جانتا ہے وہ کچھ بھی جو تم دلوں میں چھپاتے ہو وَيْنَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةُ لَكُمُونَ میں نہیں جانتا شاید کہ یہ بیان فتنہ ہو تمہارے لیے سبب و عذاب اور امتحان کا تمہارے لیے وَمَتَعُونَ إِلَاحِينَ اور سامان۔ چکھنا ایک وقت تک قالا کالا ہے قل کی صورت میں لکھا جاتا ہے نبی نے کہا تھا تم کہو ربی کم بالحق اے میرے رب فیصلہ کر دے انصاف کے ساتھ رحمان المستعن ما تصفون اور ہمارا رب رحمان ہے المستعان ہے امداد کرنے والا ہے اس پر ما تصفون جو تم بیان کرتے ہو مشرکو تو یہ نارۂ رسالت تھا اب لوگ اور اور کچھ کہہ رہے نارہ رسالت ربنا الرحمن والانبیاء کا نارہ ہے ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون تو صورت میں نفی شرک فی الدعاء بہ احوال الانبیاء چھ ابواب پہ مشتمل تھی یہ صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعه شیء عظیم سورہ حج مدنی صورت ہے نزولن ایک سو تین سورت النور کے بعد نازل ہوئی ہے مصحف کی ترتیب میں یہ سورت بائیسویں نمبر پر ہے سورہ انبیاء کے بعد سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے اور زاد المسیر میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے من آ عجیب یہ قرآن کریم کی عجیب صورتوں میں سے ایک صورت ہے بہت عجیبہ صورت ہے لیلی بھی ہے نہاری بھی ہے مکی بھی ہے مدنی بھی ہے حضری بھی ہے سفری بھی ہے کچھ آیات مکہ میں کچھ مدینہ میں کچھ رات میں کچھ دن میں کچھ حضر میں کچھ سر سفر میں سلمی بھی ہے اور حربی بھی ہے ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے محکم بھی ہے متشابی بھی ہے اور زاد المشیر میں ابن جوزی پھر فرماتے ہیں آیت نمبر تیس کے بعد مکی ہے پچیس سے تیس تک مدنی ہے پہلی پانچ آیت لیلی ہے پھر چھ سے دس تک نہاری ہے آیت نمبر نو سے بارہ تک سفری ہے بیس سے تیس تک حضری ہے اس صورت کو اسی لیے عجیب السور کہا زاد المسیر میں ابن جوزی نے اس صورت کا ربط ما ماسبا کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط ما قبل صورت میں صورت الانبیاء میں اس بات توحید بعجز الانبیاء ذکر ہوا تو اس صورت میں مسئلے کی تشریح شرک کے فیلی اور شرک اعتقادی کی رت سے یا سورت الانبیاء میں تخویف اخروی آیت نمبر ایک میں تو یہاں آیت نمبر ایک میں نمونہ قیامت کا قیامت کا نمونہ ذکر ہو رہا ہے سورت الانبیاء میں غافلین کو تذکیر تھی یہاں اعلان جہاد اور ہجرت سورت الانبیاء کی آیت نمبر دو میں فرمایا وہ ملابول تو سورہ حج کی آیت نمبر بہتر میں فرمایا افعنبی کم بشر من سورت الانبیاء کی آیت نمبر تریالیس میں فرمایا لاستی لا تو اس صورت میں آیت نمبر تیرہ میں فرما رہے ہیں یدر ولا ولاًف سورہ انبیاء کی آیت نمبر چھبیس میں فرمایا بل ابادم تو یہاں آیت نمبر تریہتر میں فرما رہے ہیں لئی اخلوقو زبابم ولوی جتھما سورت کا دعوی شرک فیلی کی رد اور شرک کے کے ساتھ متعلق چار مسائل ہیں تحریمات اللہ تحریمات العباد، نظور اللہ اور نظور العباد ان چاروں کی وضاحت صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے پانچ ابواب پر پہلا باب پہلی دس آیتیں اس میں اس بات قیامت اور زجر منکرین قیامت کو دلیل عقلی علی التوحید اور تخویفات للمنکرین آیت نمبر گیارہ سے پچیس تک سورت کا دوسرا باب ہے اس میں زجر مشرکوں کو اور مثال ترغیب علی القرآن اور دلیل نقلی اور تخویف للمنکرین آیت نمبر چھبیس سے اٹھتیس تک یہ تیسرا باب ہے سورت کا اس تیسرے باب میں مقصدی مسائل اربعہ ذکر ہو رہے ہیں متعلق حلحرمت کے ساتھ تحریمات اللہ تحریمات العباد، نزور اللہ اور نظور آیت نمبر انتالیس سے چھیاسٹھ تک چوتھا باب ہے صورت کا اس میں اولا حکم القتال پھر تسلی اور تخویف دنیاوی اور امور مسلحہ ذکر ہو رہے ہیں ل آیت نمبر ستاسٹھ سے آخر تک یہ پانچواں باب ہے سورت کا اور اس میں سورت کا دعوی زجر بشرک دعوی سورت کا مسائل اربع اور اس کے ساتھ جو کہ متعلق تھے ہل حرمت کے ساتھ اور زجر بے شرک اور ترغیب تبلیغ اور مثال مشرکوں کے شرک کی صورت میں شرک اعتقادی اور فعلی کی تردید متعدد مقامات پہ ہے جیسے شرک فلیلم کی رد دو جگہ آیت نمبر ستر اور چھہتر شرک تصرف کی تردید تین مقامات پر آیت نمبر بارہ چونسٹھ اور, چون اور تر شرک فی دعا کی تردید چار مقامات پہ آیت نمبر بارہ تیرہ ترسٹھ اور تریہتر شرک فلعبادت کی تردید بھی تین مقامات پہ آیت نمبر اٹھارہ اکہتر اور ستہتر سورت میں شرک کے فیلی کی تردید تین جگہ ہے آیت نمبر اٹھائیس آیت نمبر تیس اور آیت نمبر چونتیس سورت میں اسماء حوصلہ باری تعلی کے پچیس ہیں بحس تکرار تکرار کے حذف کے ساتھ پچیس نام ہیں اللہ رب کائنات کے یا یوہنا ستقور اب کم اولو گو ڈرو اپنے رب سے انہ زلزل تسات شیون عظیم بے شک زلزلہ قیامت کا بہت بڑی چیز ہے یہ اس بات قیامت ہے زلزلت الساعة سے مراد یا فنا یا عالم ہے تو آیت حقیقت پہ بنا ہے یوم ماں ترونہ تزل کلو مرزیاتن اما اس دن جب دیکھو گے تم اس زلزلے کو غافل کر دے گی ہر ایک دودھ دینے والی ماں کو اماں اس بچے سے ارزاد جسے دودھ پلاتی ہے اور یا زلزلت سا سے مراد وہ قیامت ہے تو آیت مجازن تمثیل ہے وہ قیامت کا زلزلہ ہو یہ نہ ثانیہ ہوگا تو پھر کہاں ماں بچے کو دودھ دینے والی ہوگی اور کہاں حاملہ ہوگی کیونکہ نفی اولا اور نقی ثانیہ کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا تو یہ آیت پھر تمسیلن مجازن گویا کہ اگر ایک عورت کا حمل ہو تو بہت ڈر کی وجہ سے اسقات حمل ہو جائے گا اگر ایک دودھ پلانے والی ماں ہو تو اپنے بچے سے جس کو دودھ پلاتی ہے غافل ہو جائے گی ہوگا تو ایسے نہیں لیکن یہ تمثیل ہے ان تساتی شیون عظیم بے شک زلزلہ قیامت کا شے ہے بہت بڑی یوم ترونا تزل کلو مرزیات ارو ذات و تز کلو ذاتی حمل حملہ اس دن کے تو دیکھے گا اس زلزلے کو اس دن کو کہ غافل کر دے گی ہر ایک دودھ پلانے والی ماں کو اس بچے سے جس کو دودھ پلاتی ہے دنیا میں اگر بچہ اور کچھ کھانے والا ہو تو کبھی کبھی ماں اس سے غافل ہو جاتی ہے کہ اس نے کچھ کھایا ہوگا لیکن اگر کسی اور چیز کے کھانے کے قابل نہ ہو صرف دودھ ہی پیتا ہو تو پھر اس سے ماں کبھی غافل نہیں ہوتی اور کچھ کیا کھائے گا یہ تو دودھ کا بچہ ہے دودھ پینے والا بچہ ہے و تز اور کلو ذاتی حمل حملہ لیکن وہاں قیامت کے دن ماں اپنے اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی و تز اور کلو ذاتی اور دیکھے گا تو ہر ایک حاملہ عورت کو و بھی تمثیل گرا دے گی ہر ایک حاملہ اپنے حمل کو وطر نا سسکارا اور دیکھے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں وما ہوں بے نہیں ہوں گے یہ لوگ نشے میں بدحال اور بے حال ہوں گے جیسے نشئی کی طرح لیکن نشہ نہیں کیا ہوگا کوئی والا کہ اللہ ہی شدید لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا اس عذاب کی وجہ سے یہ لوگ بدحال اور بے حال ہوئے ہوں گے ومن سی میودل فلّہ بغیر علم یہ زجر ہے اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں بغیر علم بغیر کسی دلیل کے ویت تبیو کلّلہ شیطان مریض اور تابدار ہو گیا یہ ہر ایک شیطان سرکش کے کتبہ علیہ قوا علیہ مقرر کیا گیا ہے اس پر اس شیطان پر انحو من طقینا شان یہ ہے جس کسی نے دوستی کی شیطان کے ساتھ فنحو یو ہو تو یقینا یہ شیطان گمراہ کر دے گا اس کو وہدی ہی الزابر اور روانہ کر دے گا ہدایت کر دے گا اس کو راہ دکھا دے گا اس کو عذاب السعیر جلانے والے عذاب کی طرف یا الناس ان کنتم فی ریب من الباسی یہ دلیل عقلی عالت التوحید اور قیام قیامت پر یہ پہلی آیت کے بارے میں کتب اللہ فن دل ہوزاب السعیر آیت کریمہ کے بارے میں علما فرماتے ہیں خصوصاً حافظ ماد الدین ابو الفیدا ابن کثیر وہ لکھتے ہیں ہادی وقلی عن الحق المبین المتبی نلباطل یہ حالت ہے بےدتیوں کی اور گمراہوں کی جو حق سے حق کے مبین سے منہ پھیرنے والے ہیں اور باطل کی تابداری کرنے والے ہیں یہ ان کی حالت قرآن ذکر کر رہا ہے یا یوناس دلیل عقلی عالت توحید وعلا قیام القیامہ لوگو ان کن تم فی رئی بم الباسی فینا خ... خلق نا کم اگر ہو تم شک میں منل باسی پھر اٹھنے سے قیامت ان کن تم فیرئی من باسی تو فن هذه دلائل دیکھو ان دلائل کی طرف اگر تم قیامت میں شک کر رہے ہو یا فن ضرولا مبدئی خلقی اگر تم شک میں ہو تو جواب ان شرطیا کا محضوف پھر دیکھو اپنے پیدائش کے مبدا کی طرف طفین نا نہ یہ علت ہے جزائے محظوفہ کے لیے پس یقینا ہم نے پیدا کیا ہے تم کو من بن مٹی سے سما من ان پھر ایک قطرے سے نطفے سے سماما من آلہ کا اور پھر لوتھڑے سے جام شدہ خون لوتھڑا سما من مضگاتن پھر مذغا سے کرچی جسے کہتے ہیں نہ گوشت اور نہ ہڈی ہو پشتوں میں اسے کرپندے کہتے ہیں جیسے کان کا حصہ یہ کان کا یہ حصہ اسے کہتے ہیں فینا خلقنا کو من تو پس توپس یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے سما من نطفت پھر بون سے, سے سما من اعلی پھر پھٹکی سے سما من مزغت پھر بوٹی سے مزغہ مخل قتن وغیرہ مخل قط وغیر مخلق نقشہ بنی اور بن نقشہ بنی یعنی بعض بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں شکل کا نقشہ معلوم ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے بعض ایسی ہوتی ہے جس میں شکل شکل اور صورت کا نقشہ نظر نہیں آتا تو جس میں نظر آئے وہ مخلقہ جس میں نظر نہ آئے صورت تو یہ غیر مخلقہ کا لینوبین کو زکر ہم نے یہ ذکر کر دیا اس لیے کہ بیان کریں تمہارے لیے ونو قرفلر حامیمان شاجن مسمہ اور ٹھہراتے ہیں ہم شکم امادر میں جو ہم چاہیں مقرر نیٹے تک مقرر اجل تک سات حالت انسان کے ساتھ مراتب ہیں ایک تراب تھا مٹی تھا پھر نطفہ ہوا پھر آلکا ہوا پھر مزغہ ہوا پھر طفل بنا پھر بلوغ اشد اور پھر توفی اور پھر او توفی یا رد الحرم بڑاپے کی طرف واپسی یہ سات حالتیں انسان کے قطور السان فی مراتب فی مرات بن سب آئی اور بارالوم میں سمرقندی لکھتے ان اللہ ذکر واضحین علی ذالک اللہ نے دو واضح دلائل اس پہ ذکر کر دیے فی نفس الانسان ایک نفس انسان پر وہ ابتداؤ خلقی و تفی مرات بصب آئی انسان کی پیدائش کے ابتدا اور اس کے سات مراتم میں بدلنا وسانی ہما فل تنقلها من حال المن حال اور دوسری دلیل اللہ نے ذکر کی اس زمین کی جسے تم دیکھتے ہو ایک حالت سے دوسری حالت تک بدلتی ہے یہ زمین ابن مسعود ردی اللہ تعالان سے روایت ہے بخاری کی ماتحدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المسدوق نبی علیہ السلام نے یہ حدیث ہمیں بیان کی وہ صادق اور مصدوق ہے خالد کم یجما فی خلقی بت نی تم میں سے ایک جمع ہوتا ہے اس کی پیدائش اس کی ماں کی پیٹ میں اس عربع نیومن چالیس دن تک نطفہ رہتا ہے سم یقن اعلی کا تن پھر چالیس دن بعد اعلی ہو جاتا ہے تو چالیس دن اعلی رہتا ہے سمغ تن پھر مزغہ ہو جاتا ہے تو چالیس دن مثل ذالی مزغہ رہتا ہے پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے فیو مارو فیو مروبی ارب کلم ارب تو فرشتہ چار کلمات کا حکم لے کے آتا ہے یوقالبا رسق ہوا جل و شکیون سعید اللہ فرماتے ہیں لکھ لے اس کا عمل اس کا رزق اس کا نیٹا اجل اور اس کی شقاوت یا سعادت لکھ دے پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے فَإنَّ الرَّجُلَ مِنكُمْ لَيَعْلَمُ المن حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجنت اللہ ذرام سَبَقَ عَلَيْهِ ہی فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ایک آدمی ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو آخر میں اس کا, اس کا لکھا ہوا لکھی ہوئی تقدیر سبقت سابق حاصل کر لیتی ہے تو یہ عمل کر لیتا ہے اہل نار کا اور ایک عمل کرنے والا عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک گز کا تو اس پر اس کا لکھا گیا سابق سبقت حاصل کر لیتا ہے تو فیامل و بمل یا جنال کر لیتا ہے جنتیوں والا تو اس کا خاتمہ جنتیوں والے عمل پہ ہو جاتا ہے مسعب ابن عمر فرماتے ہیں کانا سات بیامروبن سات پانچ چیزوں کا حکم کر دیا کرتے تھے ویسکران نبی صلی الله علیہ وسلم اور اس کو نبی علیہ السلاۃ سے ذکر بھی کیا کرتے تھے انکان کہ نبی علیہ السلام یہ پانچ حکم کیا کرتے تھے بخلی واعظبی کرمن الجنی واعظبی کانور واعظبی کامن فطنتی دنیا یعنی فطنتی واضوبی من عذاب القبر اللہ میں آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور پناہ مانگتا ہوں بوز سے اور پناہ مانگتا ہوں ارضل العمر سے اور پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے یعنی دجال کے فتنے سے اور پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے تو یہاں بھی فرمایا لینوبین ہم نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دی اس لیے کہ وہ کر دیں آپ کے لیے وہ نقر فلر حامی مانشا اور ٹھہراتے ہم ماؤں کے پیٹوں میں وہ جو چاہیں ہم مقرر نیٹے تک سمجو کم تفلا پھر نکالتے ہم تم کو بچے بچے بچا سم لی تب لوگو اے سمن ربی کم پھر ہم تمہاری تربیت کرتے ہیں اس لیے کہ تم پہنچ جاؤ اشدکم اپنی عمر کی مضبوطی تک امن کم میور توفا بعض تم میں سے وہ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں پہلے سے ہی بڑھاپے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں امن کم میور الار ضلیل عمورے اور بعض تم میں سے وہ ہوتے ہیں جو واپس کر دیے جاتے ہیں کمزور عمر کی طرف انسان بوڑھا ہو جائے تو اس کی عادتیں اور صفات کمزور ہو جاتی ہیں بدن اور مفاصل اور اعضائے بدن اور طاقت کمزور پڑ جاتی ہیں اسے ارضل العمر کہتے ہیں محتاجی والی عمر ذلی ذلت من بعد علم شع اس لیے کہ نہ سمجھیں بعد علم کے کسی چیز پر بھی علم کے بعد بھی کسی چیز پہ نہیں سمجھتا پھر اچھا سمجھدار انسان ہوتا ہے بوڑھا ہو جائے تو پوتے اور نواسے کہتے ہیں بابا کو سمجھ نہیں آتی بات کی و تر اردا اور تو دیکھے گا زمین کو حامد اے یا بسن خشک فیدان علیہ الما تو جب ہیں ہم اس پر بارش تزت و ربط تو یہ خوش ہو جاتی ہے اور پھول جاتی ہے تزت زمین خوش زمین پر جب بارش کا پہلا قطرہ آتا ہے تو ہلکی باریک سی دھول اٹھتی ہے خوشبو آتی ہے یہ اس کی خوشی ہے پھر زمین پھول جاتی ہے روبت و انبتت من کلو زوج بحیج حدیث میں جو آتا ہے احتزہ عرش الرحمنی لموت سعاد ابن عبادہ اللہ کا عرش سعاد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ سے ہل گیا تھا ہلا نہیں اہل عرش خوش ہوئے تھے استقبال کیا تھا انہوں نے سعاد ابن عبادہ کی روح کا احتزت و ربط و انبتت من کل زوج بحیج اور نکال دیتے ہیں ہم ہر قسم جوڑوں سے بہی جن تازہ تفریح ماں قبل پر زال کا بھی اس وجہ سے کہ یقینا اللہ وہ اللہ حق ہے دوسری طرف تفریح و نُل مؤتا اور یقیناً اللہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو وانہ یہ تیسری تفریح اور بے شک اللہ کل ان قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے چوتھی تفریح وَانَّ يَتُلّا فيها اور یقینا قیامت خام خانے والی ہے کوئی شک نہیں اس کے آنے میں وان اللہ پانچویں تفریح اور بے شک اللہ من فی القبور اٹھا دے گا اس کو جو قبروں میں ہے اب زجر ومن الناس من يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغیر عِلْمٍ اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید میں ف اللہ فی توحید اللہ آیت نمبر تین والے زجر کی تفصیل ہے بغیر علم بغیر دلیل کے دلیل عقلی ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے دلیل وحی ولا کتاب امنیر اور بغیر کتاب روشن کے دلیل نقلی سانیہفی یہ زجر ہے منکرین قرآن کو پھیرنے والا ہے یہ اپنے طرف کا عن دلّہ سبیلّہ انجام یہ ہوا کہ یہ گمراہ ہوگی اللہ کی راہ سے لیہ دلہ میں لام للعاقبت ہے یہ اللہ کی کتاب سے اپنے طرف کو پھیرنے والا ہے تو اس کا انجام گمراہی ہے عن سبی اللہ لہو فت دنیا خزون اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے عذاب الحریق اور چکھا دیں گے ہم اس کو قیامت کے دن عذاب جلانے والا ضالی کبیما قدمت یداک یہ اس وجہ سے کہ آگے بھیجے تھے تیرے ہاتھوں نے برے عاموان اور بے شک اللہ نہیں ہے کچھ بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے لیے ظلام مبالغہ ہے لیکن یہ مبالغہ کثرت نہیں ہے فیل قلت ہے کیونکہ مبالغہ کثرت ہو تو پھر معنی یہ ہوگا نہیں ہے اللہ زیادہ ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر تو زیادہ ظلم نہیں کرتا کیا تھوڑا ظلم کرتا ہے نہیں کچھ ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے اپنے بندوں پر معمولی سا ممیناسی میں ابد اللہ الا حرفن یہاں سے دوسرا باپ شروع ہو رہا ہے زواجر ہے مشرقوں کو اور بشارت ہے مومنوں کو دلائل اقلی اور تفیق منکرین کو امین اناسی اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں یا ابود اللہ الا جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی اعلیٰ حرفن اعلی شک کن شک پر بخاری نے مانا کیا کرتبی نے بھی یہ مانا کیا ہے اللہ حرفن ہے کیونکہ ہر بھی زوال کے مارز پہ ہوتا ہے زوال کی جگہ پہ ہوتے شکی ہے بس یہ بھی یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتے شک, شک پہ کرتے ہیں یا علی حرف ابن کامل مانا کرتے علی شرطن بندگی کرتے اللہ کی شرط پر اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں اللہ کے نام پر اتنے اتنا مال دوں گا شرطیں باندھتے ہو اللہ سے یا نقط میں امام وردی نے مانا کیا اعلیٰ حرف بعض آزائے بدن پہ اللہ کی عبادت کرتے منہ کا روزہ ہے صرف کھانا پینا نہیں ریبتیں تو کرے گا گانے تو سنے گا بعض ازا سے اللہ کی عبادت کرتا ہے کرتبی نے یہ تینوں معنی کیے ہیں بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی شک پر شرط پر یا بعض اعضا پر فعن خَيْرٌ خیرونتمان نبی اگر پہنچ جائے سے کوئی خیر اور فائدہ تو یہ مطمئن ہو جاتا ہے اس پر وَإِنْ فتن فِتْنَةٌ قلب اعلی وجہ اور اگر پہنچ جائے اسے کوئی فتنہ اور آذاب اور سزا تو یہ پھر جاتا ہے اعلیٰ وجہ ہی اپنے چہرے پر اللہ کے دین سے مڑ جاتا ہے پھر جاتا ہے خصیرت دنیا والا تاوانی کر دیا نقصانی کر دیا اس نے تو نقصانی ہو گئی اس کی دنیا اور آخرت ظال کا حولسران المبین یہ یہی ہے تاوان اور نقصان ظاہر اب زجر ید عموم اللہ ما لا ولا ينفعه اور پکارتے ہیں یہ اللہ کے سوا ان کو جو نہ نقصان دے سکتے ہیں اس کو اور نہ فائدہ دے سکتے اس کو هو البعید یہ یہی ہے گمراہی دور کی حق سے دور گمراہ ہو گئے ید لمن من اقرب من اقرب یہ پکارتے ہیں اس کو کہ خام نقصان اس کے پکار کا وہ اقرب ہے اس کے نفع سے پہلی آیت میں فرمایا لا ضرور ولا ينفعه ہُو یہاں فرمایا ضرور اقرب من نفعه تو یہاں تو ضرر کا اثبات ہو گیا تو ہم نے اس کا جواب ترجمے میں کر دیا من لمن اقرب من نفعه یہ لمن میں ملام زائدہ ہے اور تاکید کے لیے ہے پکارتے ہیں من اس کو ضرور کہ جس کے پکار کی کا ذرر اقرب ہے میں اس کے نفے کے سے زیادہ اصل میں لام خبر کی جانب تھا مؤخر ہے لاقرب پر اور ذرر سے مراد ذرر تشریعی ہے تکوینی نہیں ہے ذرا عبادت اقرب من منف من آتی ہی ان کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے لیکن مشرق کی پکار تو نقصان والی ہے یا ما قبل مردوں کے بارے میں فرمایا یا وما لا فا تو اس آیت میں روا الزلالہ زندہ کے بارے میں فرمایا لمن ضرور ہوا قرب و منف یہ روا الزلالہ پیرانے پیران بات تمہیں کیا فائدہ دیں گے اس کا نقصان تو فائدے سے زیادہ قرب ہے لبی السلم و العشیر عشیر بہت برا ہے یہ معاون اور بہت برا ہے خاندان مشرک کا جو بھائی بندی انہوں نے بنائی ہے یہ بہت بری ہے بے شک اللہ داخل کرتا ہے بشارت ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق داخل کرتا ہے ان کو جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے ان اللہ يفعل ما يريد بے شک اللہ کرتا ہے وہ جو چاہے منکانہ دنیا وال جو کوئی گمان کرے کہ امداد نہ کرے اس نبی کی اللہ دنیا اور آخرت میں تو اللہ فرماتا ہے میں امداد کروں گا اپنے نبی کی اور اگر تو ناراض ہے تو فلیم ددھ بھی سبب پھیلا دے لٹکا دے کر رسی اسمان کی طرف یعنی چھت کی طرف علسمائے السقف. السقف کرتبی کہتے سم یخ یتنک پھر اپنے آپ کو پھانسی کر دے فلی ضروری بن دو مایریز تو پھر دیکھ لے آیا لے گئی اس کی یہ تدبیر وہ جس پہ یہ غصہ ہوتا تھا یعنی تو اپنے آپ کو پھانسی دے دے پھر بھی میں اپنے نبی کی امداد کروں گا اللہ فرماتا یعنی سرحو میں ہو زمیر نبی کی طرف راجے فلیقت فلیقتا من منسمائے تو ایک مان یہ اوپر رسی کے ساتھ چڑھ جائے اور آسمان سے یہ نسرت قطع کر دے تو دیکھ لے چڑھ کے دیکھ لے حل یوزیز استفا میں انکاری ہے یا سمل لیختا بانے لنم اپنے آپ کو پھانسی لگا دے پھر بھی میں اپنے نبی کی امداد نہیں چھوڑوں گا یا ضمیر من کی طرف راجی ہے من منقانزر اللہ, اللہ فت دنیا والا آخرات جو کوئی کے گمان کرتا ہے کہ اس کی امداد نہیں کرتا اللہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا اس کی امداد نہیں کرتا اس کی حالت ازار پر رحم نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہو مشرق میں تیری حالت پر رحم نہیں کرتا تیری نصرت نہیں کرتا اگر تو ناراض ہے اس پر تو اپنے آپ کو پھانسی دے دے پھلی یم دھد بھی تو اپنے آپ کو پھانسی دے دے پھر بھی تجھے تے میری امداد نصیب نہیں ہوگی یا فلی ایک معنی باز علما نے یہ کیا ہے فلیمدد دت بھی سبب ان علاسمائے مانا یہ کہ آسمان والوں سے تعلق رکھنے آسمان والے سے تعلق رکھنے والوں کو دیکھے اللہ کی اولیاء کو دیکھے سمل سم یکتا پھر نظر کاٹ دے تو انضر تو دیکھے اس کو جن کا تعلق اللہ سے نہیں ہے تو حل استفا میں تقریری بمان قد یہ معنی کہ نائی ہے موز القرآن نے کیا ہے شاہ صاحب نے تو یقیناً یو زیبن نہ لے جائے گی اس کی یہ تدبیر ما یغیز وہ بات ختم ہو جائے گی جس پہ یہ غصہ ہوتا تھا انہیں سے پتہ چل جائے گا کہ اس کی امداد اللہ کیوں نہیں کرتا اور اللہ والوں کی امداد اللہ کیوں کرتا ہے تو یہ کینائی مانا ہے یا فلی ہم دودھ بھی سب یعنی دعا کے وقت اپنے حال کو دیکھے سمل یخ پھر اپنے آپ کو اللہ سے کاٹ دے تو فلیم دیکھے نا کہ اب اس کا کیا حال ہے حلب معنی قد استفا میں یوز ہیبن نہ اللہ سے کٹنے کی وجہ سے یہ اس کا یہ غصہ ختم ہو گیا یہ علاج شرک ہے شرک کی مرض کا علاج یہ دیکھ لے اللہ کی نافرمانی کر کے کیا یہ جس کام پہ غصہ ہو رہا تھا اللہ کی نافرمانی کرنے سے وہ کام ختم ہو گیا کیا و کا ننزلنا ہوا آیا تمبئی ناتی اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو آیا تمبئی نات آیا دیتا ہے اس کو یریید جو ارادہ کرے جس کا ارادہ کر لے من اللہ دینا ہادور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ سابینہ اور وہ لوگ جو ستارہ پرست ہیں اور عیسائی ہیں اور مجوس ہیں اور وہ لوگ جو مشرک ہیں ان اللہ افسل و بین قیامتی بے شک اللہ جدائی لے آئے گا ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ اب دلی علم فل آر دی آیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ سجدہ کرتے ہیں اس اللہ کے سامنے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے والشمس والقمر اور سجدہ کرتی ہے سورج اور چاند اور جتارے والجبال اور پہاڑ والشجر اور درخت و اور زندہ سر و کثیر منس اور بہت سے لوگوں میں سے وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت تو ایسے بھی ہیں کہ لگا ہوا ہے اس پر ہو کم آذاب کا وم اللہ فمال مکرم <مُقرِم> اور جس کسی کو رسوا کر دے اللہ تو نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی عزت دینے والا ان اللہ یا فعلوما شاہ بے شک اللہ کرتا ہے وہ جو چاہے ہاں دانی یہ دونوں ایک کفر ہے دوسرا مومن ہے تو القفرمتوں واحدا ہاں دانی یہ دونوں خصمانی دو جگڑ کر جھگڑا کرنے والے ہیں اختصمو فی ربیم جو جھگڑا کرتے اپنے رب کے بارے میں یہ لڑائی ہے اپنے رب کے بارے میں فی ربیم فی توحید عربیم یا فی دین عربیم یا فی کتاب عربیم فلدینہ کفرو قطیات لہم سیاب من نار تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا کاٹ دیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے جہنم کی آگ سے یو فوق فوقروسیم الحمیم ان ڈھیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر گرم پانی یو سر ما فی بتونی جوش ماریں گے اس کے ذریعے وہ جو ان کے پیٹوں میں ہیں ان, ان کے پیٹوں میں ان کی آنتیں وغیرہ اس پانی جو سر پہ ڈالا گیا اس کی وجہ سے جوش ماریں گے والجلود اور ان کے بدن ان کے چمڑے و لہم مقامی من حدیت ایلی اور ان کے مارنے کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے کلما اراد خروجو منہا ہر بار جب یہ لوگ ارادہ کریں کہ نکل جائیں اس جہنم سے من غم من غم کی وجہ سے عید وفی تو واپس کر دیں کر دیے جائیں گے اس جہنم میں آہستہ آہستہ اوپر نکلنے کی کوشش کریں گے فرشتے کے پاس لوہے کا گرز ہوگا اللہ مارے گا سر پہ تو اس کو فٹ بال کی طرح جہنم کی تہ تک پہنچائے گا ذرہ ذرہ کر کے عید اور کہا جائے گا ان کو ذوق و آزاب الحریق چکل و آذاب جلانے والا ان اللہ آمنوا الصالحات بشارت ہے بے شک اللہ داخل کرتا ہے ہم لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ ان کو داخل کر دے گا جنتوں میں بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں زیورات پہنائے جائیں گے ان کو اس جنت میں من اصاویرا باؤں سے باؤ ایک ہوتا ہے چوڑی ایک چوڑی ہوتی ہے جو باریک ہوتی ہے اس سے بڑا کڑا ہوتا ہے اس سے بڑا کنگن ہوتا ہے اس سے بڑا جو ہوتا ہے جو ہاتھ کو کہ اکثر حصے کو چھپا لیتا ہے اسے باؤ کہتے ہیں ایسے ہاتھ پہ پڑا ہو تو بڑا کنگن چوڑا زیورات پہنا جائیں گے ان کو اس جنت میں منا سا میرا ان باؤ میں سے بڑے کنگنوں میں سے منظاہ بن سونے کے لوا اور موتیوں کے ولباسهم سم حریر اور کپڑے ہوں گے ان کے اس جنت میں ہریر ریشم کے وہود الت من قول وہود الت تیے من القول اور راہ دکھائی جائے گی ان کو راہ دکھائی گئی تھی ان کو ودو بمان عز جب کہ راہ دکھائی گئی تھی ان کو اللہ طیب من القول پاکیزہ بات کی طرف طیب من القول توحید ابن جوزی مانا کرتے ہیں یا قرآن زاد المسیر میں یا طیب من القول امام والم فرماتے الامر ہی یا طیب من القول تفسیر مدارک میں امام نصفی فرماتے الا وحدو الاثرات الحمید اور راہ دکھلائی جائے گی ان کو صفت کیے گئے ذات کی راہ کی طرف اب زجر منکرین قرآن کو ان الدینہ کفر سدون سبھی اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور بند ہو یا بند کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے یا مراد سارا مکہ ہے اس سے اللہ وہ مسجد حرام وہ مکہ وہ حرم جالنا ہو سے جو جس کو ٹھہرا ہے ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے لناس میں لام لین ہے سواء انلا کی فوفی ولبات برابر ہے رہنے والا اس میں اور مسافر دونوں برابر ہے سب کا حق ہے سب مسلمانوں کا وہ عذاب علیم جس کسی نے ارادہ کیا اس حرم میں کجروی کا الحاد الحاد کسے کہتے یہ میلو ولا شر کی و عبادت جو کہ شر کی طرف میلان ہے اور بتوں کی عبادت کرنا یا الحاد ہر گنا جس نے ارادہ کیا اس حرم میں گنا کا ظلم کے ساتھ تو نزق من عذاب نالیم چکھا دیں گے اس کو عذاب دردناک سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حرم میں گنا کا ارادہ بھی گناہ ہے یا میورد ارادہ بمان عمل گنا حدیث میں آتا ہے ابغز الناسی اللہ صلاح مخلوق میں سے اللہ کو سب سے زیادہ مبغوث تین قسم کے لوگ ہیں ملحد الف الحرم ایک وہ ملحد فی الحرب ہے حرم میں کجروی کرنے والا دوسرا مبتغ ان فی فلاسلامی سنت الجاہلیہ اسلام میں جاہلیت کے طریقے ڈھوننے والا اور تیسرا قاتل ظالم ناحق قتل کرنے والا یہ اب غز الناس اللہ تو ملحدن الف الحرم مراد یورت فی ہلحم جس کسی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے بارے میں آتا ہے حج کے لیے جاتے تھے تو دو خیمے لگاتے تھے ایک حرم کی حدود کے اندر عبادات کے وقت وہاں رہتے تھے ایک حرم کی حدود سے باہر جب کوئی دنیاوی بات کرنی ہوتی تھی یا اپنے اہل ویال کو کوئی تنبیہ دینی ہوتی تھی تو پھر حرم کی حدود سے باہر نکل کر خیمے میں آ کے ان سے غصے اور تمبی والی باتیں یا دنیاوی باتیں کیا کرتے تھے جس کسی نے ارادہ کیا اس حرم میں بے دینی کا بے ظلم ظلم کے ساتھ تو چکھا دیں گے اس کو دردناک عذاب سے بغان علی ابراہیمہ مکان البیت اور یاد کرو کہ جگہ دی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس ان لات کبھی شی آس لیے کہ شرک نہ ٹھہراؤ میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی چیز کو وہ تہر بئی تھی اور پاک کر دو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے ولقائمین اور رہنے و قیام کرنے والوں کے لیے سجود اور رکور سجدہ کرنے والوں کے لیے وازن فی الناس اور اعلان کیجئے لوگوں میں بالحج حج کیا تو کر جالن آئیں گے آپ کے پاس پیدل وعلیٰ کل زامر اور ہر ایک تازہ اونٹنی پر یا تینہ من کل جن عمیق آئیں گے آپ کے پاس ہر راستے سے چوڑے اور گہرے جس راستے پہ چلن زیادہ ہوتی ہے وہ راستہ چوڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے آنے جانے سے جب دھول لٹتی ہے تو وہ گہرا بھی ہو جاتا ہے تو آئیں گے آپ کے پاس من کلفت جن ہر ایک چوڑے آمیق گہرے راستے سے ازن فر ناسی جب اللہ نے فرمایا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں کو اعلان کیجئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کس کو اعلان کروں یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے یہ تو بیابان ہے تو اللہ نے فرمایا آواز کرنا تیرا کام لوگوں تک پہنچانا میرا کام تو آواز کر دے تیری آواز کو میں لوگوں تک پہنچا دوں گا تو جس جس کی روح نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لب کا انہوں نے تو کر دی اللہ نے عالم یارواہ تک کوئی آواز پہنچا دی جی تو وہ جائیں گے جس نے ایک دفعہ لبیک لب کہا تو وہ ایک دفعہ جس نے زیادہ کہا وہ زیادہ دفعہ جائے گا اللہ ہم ہزارہ دفعہ لب کہتے ہیں لیشہدو منافع فیام اس لیے کہ حاضر ہو جائیں فائدوں کے لیے ان کے لیے جو فائدے اللہ نے یا مقرر کیے اور یاد کریں یہ نام اللہ کا فی ایام معلومات ان دنوں میں جو کہ معلوم ہے دس گیارہ اور بارہ ذیل حجیام معلومات ہیں یا ایام منا تک جو احکام ہے وہ سور بقرہ میں ذکر ہوئے تھے نا یہاں ایام نہر کے احکام ذکر ہو رہے ہیں میں نہر احکام اس لیے کہ یاد کریں نام اللہ کا ان دنوں معلوم میں ان جانوروں پر اللہ جو, جو ان کو اللہ نے دیا من بہیمت نام چار پاؤں سے یعنی حلال جانوروں سے فکلو من تو کھاؤ اس سے واطم الباصل فقیر اور دے دو کھلاؤ اس کو باعث تکلیف زدہ فقیر کو سمل یقزو تفہوم پھر چاہیے کہ یہ ہٹا دے اپنی میل کو میل ظاہری بدن سے یعنی قربانی کے بعد نہا لینا یا میل مراد اس سے دل کی میل ہے جو شرک اور عقیدے کی خرابی کی میل ہوتی ہے حج میں تو قدم بقدم توحید کا بیان اور درس تھا تو چاہیے کہ یہ صاف کر دیں ہٹا دیں تفقم اپنے دل کی میل بد عقیدے کی ولیفو نظورہ ہوں اور چاہیے کہ یہ پورا کر دیں اپنی نظور کو جو منت انہوں نے مانگی تھی وعد عہد کیے تھے ولیت بِالْبَيْتِ بیت اور چاہیے کہ طواف کر لے آزاد گھر سے آزاد آتیق جو کہ شرک سے آزاد ہے یہ طوافِ زیارت فرض قرآن سے ثابت ہے لئے ولیت وفوب من معظم حرمات اللہ یہ حکم کا کے یہ ہے جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی عزت مندوں کی حرمات جن کو اللہ جن کی بےزتی کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اسے حرمات اللہ کہتے شاعر اللہ بھی کہتے ہیں جس کسی نے تعظیم کی اللہ کی حرمات کی تو فو خیر اللہ یہ بہتر ہوگا اس کے لیے حرمات کیا ہیں زید ابن نے اسلم سے روایت سراج المنیر میں ذکر کی ہے الحرمات خمسن حرمات پانچ ہیں کابت الحرام مسجد حرام بلد الحرام شہر الحرام اور محرم بھی ہے حتا ہل یہ پانچ ہے محرم نے جب تک احرام نہیں اتا اتارہی ہے اور سمیکس تفسہم تفس دانس مراد شرک شیخ حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کا یہ معنی تھا ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ شرک کی میل کو اپنے دل سے ہٹا دے خیر اللہ ایند ربی جس کسی نے تعظیم کی حرمات اللہ کی تو یہ بہتر ہوگا اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور اللہ مایوت اللہ علیہ مگر وہ جو کہ پڑھے جاتے ہیں تم پر فشت نبو رسا تو خود کو بچاؤ گندگی سے منل الاوسانی جو درگاہوں میں پڑی ہوتی ہے وشت نبو قول الزور اور خود کو بچاؤ بری بات سے قول الزور شرکیہ قول سے اپنے آپ کو بچاؤ ہونافا اللہ اے کون ہونافا ہو جاؤ تم ماننے والے توحید کے خاص اللہ کے لیے غیرمشرقین بھی مت ہو جاؤ تم شرک کرنے والے اللہ کے ساتھ وہ میش بنسما جس کسی نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ گویا کہ وہ خر من السماء گر گیا آسمان سے منسما مراد توحید ہے توحید کے عقیدے سے گر گیا فرم انسمائے فتح تو تسمے تسمے کر دیا اس کو پر ان دونے شیطان انسی اور جنی مراد ہے اوتحوی بحر حوفی مکان ان سحیق یا گرا دے گا اس کو ہوا گرا دے گی اس کو ہوا تنگ مقام میں وہ فی مقام ان صحیح دہریت ہے یہ تمسیر ابن قیم نے ذکر کیا جیسے آسمان سے ایک آدمی گرا اور پرندوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یا ہوا آئی اور اس نے گہرے کھڈے میں اس کو گرا دیا تو مانا آسمان توحید سے گرا شرک میں تو شیاتی ال انسول جن نے اس کو تسمے تسمے کر دیا پیرانے زلالت نے اور پھر یہ گہرے کھڈے میں گر گیا دہریت کے کھڈے میں دہریت کے کھڈے میں گر گیا تو یہ تمثیل ہے ابن قیم نے ایسی تمثیل ذکر کی ہے شاہ صاحب ذکر کرتے ہیں شاہ ابد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فقار نم آخر سماسو جیسے گر آسمان سے فتخ تفو تفرو تو پھر اچکتے ہیں اس کو اڑتے جانور او تہوی بہرری ہو یا لے ڈالا اس کو باؤ نے فی مکان صحیح کسی دور مکان میں تو مشرک کی یہ مثال ہے ذالک و من عظم شاہ اللہ یہ حکم اسی طرح ہے یہ مثال جس کسی نے تعظیم کی شاعر اللہ کی اللہ کے دین کی, نشانیوں کی جس نے اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کی تو فیل نہا منتقل یقینا یہ دل کے تقوا میں سے ہے من تقو القلوب یعنی الاخلاص یہ وہ دل کا اخلاص ہے اور تقوع ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمات المتوازی عین وکیل المطمئینین اللہ وکیل خاشی این ارقیقت و قلوب وکیل الحم الدین علیہ ظلمون ولیمول تسرون خازم نے یہ سارے اقوال ذکر کیے ہیں تیسری جلسفہ دو سو ستاون پہ یہ کون ہے یہ عظم اللہ جو عاجزی کرنے والے ہیں کسی نے کا مطمئنین اللہ ہے کسی نے کا خواشمین ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کسی نے کا جو ظلم نہیں کرتے اور اگر ان پہ ظلم ہو جائے تو یہ بدلہ بھی نہیں لیتے سفیان سوری نے کہا المطمئنینا اور یہ وہ مطمئن ہیں رضا ہیں بقضاء اللہ المستسلیمین مینا ابن کثیر نے سفیان سوری کا قول ذکر کیا وہ مطمئن راضین بقضاء قزا اللہ مستسلیمین ہیں لہو اللہ کے قانون کے تابے داری کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں تقول قلوبل لکم فی منافع تمہارے لیے اس میں منافع ہے ایک وقت مقرر تک ان جانوروں میں سما التل آتیق عند البیت پھر ذبح کرنا ان جانوروں کا بیت العتیق کے پاس ہے یعنی حدود حرم میں وَلِكُلِّ کل امت ان اور ہر ایک امت کے لیے ٹھہرایا ہم نے من سکن ایک جگہ ذبح کیا منسکن ایک منسک طریقہ عبادت کا ہر ایک امت کے لیے ہر فرقے کے لیے ہم نے ٹھہرا دی ہے قربانی منسک کا یہ معنی اس لیے کہ یاد کرے نام اللہ کا علامہ رز مم من متلا نام اس پر جو رزق دیا ہے ان کو اللہ نے مم بہی متلا نامی چار پایوں میں سے فی الح کو حاجت روا تمہارا حاجت روا ہے ایک ہی فلاح اسلم تو اس اللہ کے تابے دار ہو جاؤ وہ اور خوشخبری دے دیجئے المخبتین عاجزی کرنے والوں کو وہ اقوال جو میں نے ذکر کیے وہ مخبتین کے بارے میں تھے المتواز عین یا المطمئنینین اللّہ یا خاشی قلوبهم یا قلوبہ یا يظلمون واذا واضم لا ينتصرون یا سوری کا قول تھا المطمئنینینہ الراضین بقضاء اللہ مستثلیمین لہو یہ سارے اقوال ادھر بخبتین آجزی کرنے والے اللہ وہ لوگ ہیں ذکر اللہ وجلت قلوبهم جب یاد کر دیا جائے اللہ کو تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل و صابرینہ علامہ صابہم اور صبر کرنے والے ہیں ان تکالیف پر جو پہنچ جائے ان کو و المقیم اور قائم کرنے والے ہیں نمازوں کی وہ مما رزق نہ ہوں اور اس مال میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو یہ خرچ بھی کرتے ہیں ول بدنا جالنا ہن شاعر اللہ اور اونٹنی پھیرائی ہے ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ سے تمہارے لیے فیحا خیر اس میں بہت فائدہ ہے تو یاد کرو نام اللہ کا اس پر ثواف اس حال میں کی کھڑی ہو تین پاؤں پر یا ثواف موٹی تازی ہو فیضا و جب بہا جب لگ جائے اس کے پہلو یعنی یہ گر جائے خون کے نکلنے اور بہنے کی وجہ سے اور اس سے روح نکل جائے تو فکل و منہاوات عم القانا تو کھاؤ اس سے اور کھلاؤ قانع کو صبرناک فقیر کو اور معتر بے صبر فقیر کو کزالی کسخ کرنا ہالکم لالکم تشکرون اسی طرح مسخر کیا ہم نے اس اونٹنی کو تمہارے لیے خا مخا کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا اب ترغیب اصلاح نیت کی نہیں وال مقیم المقیم سلاد جملہ اسمیا تھا کیونکہ یکون یقون دوام اور یونفکون جملہ فعلیہ تھا کیونکہ یونفکون انفاق یقون بالتراخی تو جملہ اسمیا میں دوام کا اشارہ اور جملہ فعلیہ میں تراخی کا اشارہ ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو گوشت ولا دماؤہا اور ناخون اس کا ولا کی التقوی منکم لیکن پہنچتا ہے اللہ کو تقوی تم میں سے کزاری کا سخرا اللہ اسی لیے اسی طرح مسخر کیا ہے تابع کیا ہے اللہ نے اس اونٹنی کو تمہارے لتوکبر اللہ علامہ ہدا کم اس لیے کہ تم بڑا جانو اللہ کو اس پر جس کے اللہ نے ہدایت دی ہے تم کو اور خوشخبری دے دو محسنین کو تابیداری کرنے والے نبی علیہ السلام کی تشجیح تشجیح ہے فل بیان ان اللہ فی الدینہ منو بے شک اللہ دفع کرتا ہے مومنوں سے ان کافروں کے شر کو اللہ ہٹاتا ہے دور کرتا ہے مومنوں سے ان کے شرور کو ان اللہ لا يحب خوان ان کا فور بے شک اللہ محبت نہیں کرتا ہر خیانت کرنے والے نہ شکرے کے ساتھ اب چوتھا باب ہے اس میں حکم قطال کا اور علت جہاد کی اور تسلی مجاہدین کو اور تخریف منقین کو اوزن للذین قتال کی اجازت پہ آیت آئی اجازت کی گئی ہے قتال کی ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے بی انہم اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے قدیر اور بے شک اللہ ان کی امداد پر قدرت رکھنے والا ہے اخرجوا من بغیر حق ان اللہ حق اللہ وہ لوگ جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے بغیر کسی جرم کے مگر یہ کہ وہ کہتے تھے ربون اللہ ہو رب ہمارا ایک اللہ ہے یہ جرم تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں یہ جرم تھا رب اللہ ول دف اللّہ ناسا یہ ترغیب جہاد اور الت جہاد کی اگر نہ دفع کرتا نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو بعض ان کے بعضوں کے ساتھ یعنی بعض مشرقوں کو بعض معاہدین مجاہدین کے ذریعے اللہ ختم نہ کرتا یہ جہاد نہ ہوتا تو لہد مت ثوامی خامخا ویران ہو جاتی ڈھائی جاتی سوامیوں یہودیوں کے عبادت خانے وبیا اور گرجے نصارہ کے و ان اور کنی سے مجوس کے وہ مساجد اور مسجد مسلمانوں کی سارے عبادت خانے ختم ہو اللہ کا نام لینے والے کوئی نہ رہتے اللہ نے سوام بیا اور صلوات یہ کیوں ذکر کیے مساجد کے ساتھ اس کے ساتھ لفظ ہودے مت ذکر کیا اور مساجد و مساجد آتف لایا اور آتف نے تغایر کا فائدہ دیا وہ ہودے مت سوام بیا اور سلوات ڈھانے کے قابل ہے مساجد تو ڈھانے کی نہیں ہے ان میں تو اللہ کا نام یاد کیا جاتا ہے سمجھ میں اور مسجد یاد کیا جاتا ہے اس میں نام اللہ کا بہت بہت والن سر اور خام خواہ امداد کرتا ہے اللہ اس کی جو امداد کرتا ہے اللہ کی اللہ کی امداد کرتے ہیں انسر الدین جو اللہ کے دین کی امداد کرتا ہے اللہ اس کی امداد کرتا ہے بے شک اللہ قوی اور عزیز ہے زور رکھنے والا اور غالب ہے یہ لن سر اللہ کی وضاحت ہو رہی اللہ دین امت کرنا ہوں فی وہ لوگ اگر ان کو ہم قدرت دے دیں زمین میں تو یہ جاری کریں گے نماز کو اور دیتے ہیں یہ زکوٰۃ اور امر بال معروف کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں لوگوں کو منقرات سے ولی اللہ عاقی اور اللہ کے لیے انجام ہے سارے کاموں کا اب تخیف دنیاوی اقوام محلکہ سابقہ کے ذکر کے ساتھ زب اگر یہ لوگ آپ کی تقزیب کرتے ہیں فقط کا ضبط قبل قوم و نو یقیناً تقزیب کی گئی تھی کی تھی ان سے پہلے قوم نوہ نے اور عادیوں نے اور سمودیوں نے وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے و قوم لوتن اور لوت علیہ السلام کی قوم نے واصحاب مدینہ اور مدین والوں نے و کزب اور تقزیب ہوئی تھی موسا علیہ السلام کی فامل تو تو مولد دی تھی ہم نے کافروں کو تو تھا ہمارا عذاب نکیری یا انکار ہوں کیسا تھا انجام ان کے انکار اور کو کا فکا من قریت نہ ہلکنا یہ تخویف دنیاوی کا نمونہ کتنے زیادہ گاؤں والوں میں سے ہم نے ہلاک کیا ہے ان کو وہی ظالمت اور یہ ظلم کرنے والے تھے شرک کرنے والے تھے نالا روشی تو یہ گاؤں گرے پڑے ہیں اپنی چھپروں پہ اور کوئے ہیں معطل شڑ وقس مشید اور بنگلے ہیں پکے پکے مشید چنا گچ پاخاف فلار دی آیا یہ نہیں پھرتے زمین میں تو ہو جائے ان کے لیے دل یا قلو نہ کہ کے اس کے ذریعے اوازان یا ہو جائے ان کے لیے کان یسما نہ بہا کے سنیں اس کے ذریعے اللہ کی کتاب کو فن نہ ہا ہا زمیر قصہ ہے بس یقیناً قصہ اور واقعہ یہ ہے لا تامل ابسار اندھی نہیں ہے ان کی آنکھیں ولا تعمل تامل قلوب التی فصور لیکن اندے ہیں ان کے دل وہ جو سینوں میں ہیں وہ نہ کبل یہ زجر اور جلدی سے مانگتے ہیں آپ سے آذاب ولیف اللہ وادہ ہرگز خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کا وہ نہ یومن نہ اندا ربی کا کلفی مما تعدون اور یقیناً وہ ایک دن عذاب کا تیرے رب کے ہاں ہزار سال کی طرح ہیں اس سے جو یہ لوگ گنتے ہیں اب تخیف وقایع من قريه نمليت لها اور کتنے زیادہ گاؤں والوں میں سے ہم نے مہلت دی تھی ان کو وہی ظالمون اور یہ تھے ظلم کرنے والے نے شرک کرنے والے ثم خستها پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو ویلی المسير اور میری طرف ہی واپسی ہے قل یا ايها الناس انما انان لكم نذير مبين کہہ دیجیے لوگو یقینا میں ہوں تمہارے لیے ڈرانے والا ظاہر فلدینہ منو الصالحات یہ بشارت ہے بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے موافق لحم مغفرتوں ورسکن کریم ان کے لیے بخشش ہے اور رزق عزت والا تخیف والذین سعوا فی آیاتنا اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہماری آیتوں میں اے فی ابتال آیاتنا امام سبھی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے باطل کرنے میں معاجزینا اس کو کمزور کرنے کے لیے اصحاب الجحیم یہ لوگ جہنمی ہیں ومارسلام من کمر الرسول ولا نبی یہ تسلی ہے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی اللہ تمنا مگر جب وہ نبی اور رسول بیان کرتا تھا اللہ کی کتاب کا تمنا کتاب کا بیان کرنا القش شیطانو فی امنیتی ہی تو گرا دیتا شیطان ان کے بیان کے دوران لوگوں کے دلوں میں وسوسہ جب نبی اللہ کا کی توحید اور اللہ کا دین بیان کرتا تھا تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا تھا فینس اللہ مای القی شیطان تو ختم کر دیتا تھا اللہ وہ وسوسہ جو ڈالا تھا شیطان نے سمّ يحكم اللہ تھی پھر مضبوط کر دیتا تھا اللہ اپنی اپنے دلائل اللہ علیم الحکیم اور اللہ جاننے والا حکمتوں والا اللہ مومنوں کے دلوں سے شیطان کے مساوس دور کر دی یہ صحیح تفصیر ہے ایک تفسیر من اسرائیلیات ہے بہت غلط ہے وہ کہتے ہیں نبی علیہ و سلام سر نجم کی آیت پڑھ رہے تھے منا تالثت الخرا خبر دو تم اللہ تر عزا کی اور منات جو تیسرا ہے ان کی خبر ذرا دو تو نبی علیہ السلام جب یہ آئے پڑھ رہے تھے تو شیطان نے نبی علیہ السلات وسلام کے زبان پہ یہ کلمات جاری کے تل کل آرانی ان شفات ہن یہ بڑے بڑے لوگ ہیں <تصفح> ان کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے تو یہ بہت غلط تفصیر ہے اللہ نے فرمایا تمنال کا شیطان فیمیت نبی جب قرآن پڑھتا ہے تو شیطان نبی کی زبان پہ قرآن کی تلاوت کے دوران غلط الفاظ جاری کر دیتا ہے تو اگر یہ ثابت ہو گیا تو ساری وحی شک کی اسی لیے قاسمی نے محاسن و میں لکھا من جوز ضال رسول تازی ملاسانی فقط کا جس نے اس کو صحیح مانا کہ نبی نے اوسان اور بتوں کی تعظیم کی ہے تو یہ کافر ہو گیا نہ قسدن اور نہ صاحون نبی علیہ السلام نے ولا تصدرو ہادان ہُ نسیانن اللہ کی حفاظت ہے سر حجر آیت نمبر چالیس سر قیام آیت نمبر ستارا علیہ جم اہو و قرآن اہو سر اعلی کی آیت نمبر چھ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ان الانبیاء محفوظون عن تسلط الشیطان علیہم انبیاء محفوظ ہے شیطان کے تسلط سے ان پر سور حام سجدہ کی آیت نمبر بیالیس اور سورہ حجر کی آیت نمبر نو اور سورہ جن کی آیت نمبر ستائیس ثابت ہے کہ انبیاء شیطان کے تسلط سے محفوظ ہے روح المانی میں آلوسی صاحب نے لکھا ہے ہادی الزنادقہ یہ زنادقہ کا بنایا ہوا قصہ ہے مظہری میں قاضی صاحب نے لکھا ہے ذکر البخاری یو تلکل واقعہ بدون ذکر غرانی ہاد روایت و عند المحققین بخاری نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے لیکن غارانی کا تذکرہ نہیں ہے اور یہ غارانی والی روایت مردود عند المحققین ہے قرطبی نے بھی ذکر کیا الحادیث المرویہ فینز لیس آل امنہ صحیح اس کے بارے میں جتنی احادیث روایت ہیں وہ کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے ابن جوزی زاد المسیر میں لکھتے ہیں کال المحقی کونا و حاد ل لا رسولا معصوم ان مسلح نہیں ہے سی نبی اس سے معصوم ہے بیزاوی بھی لکھتے ہوا مردود اندل المحققین محققین کے نزدیک یہ قصہ مردودہ ہے ابن عادل بھی یہ کہتے ہیں اللباب میں خطیب صاحب بھی سراج المنیر میں لکھتے ہیں وہ تحقیقی فقال و حادیہ باطل تم موضوعات من القرآن و سن و قرآن اور سنت اور عقلی دلائل کے لحاظ سے یہ قصہ مردود ہے باطل ہے موضوعی ہے تفسیر اللباب اور سراج المنیر ملل ون شارستانی نے لکھا ہے بہتن موضوع یہ والا واقعہ جھوٹ ہے اصغل موضوع خود سے بنایا گیا ہے لی لم یسی حق تم طریق نقلی ولا مانن لشت غالی بھی ہی از وزیال کزبو لایو جزوان ہوا جھوٹ ہے اس سے کوئی بھی آجز نہیں تمنا سے مراد کتاب کا بیان کرنا جیسے تمنا کتاب اللہ اول لطن تمنی زبور تمنا کتاب اللہ اول لطن واخر کا امام المقادری حسان کے اشعار ہے عثمان کی مد ہم رضی اللہ تعالیٰ نما عثمان اب رات کے پہلے پہر میں اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے جیسے داؤت زبور کو مزے مزے سے پڑھا کرتے تھے تو عثمان بھی اللہ کی کتاب کو رات کے پہلے پہر میں پڑھ رہے تھے اور رات کے آخری حصے میں جا کے اللہ سے ملاقات کر لی تمنا جب نبی اللہ کی کتاب کا بیان کرے تو القاشی فی امنی ہی گرا دیتا ہے شیطان وسوسہ نبی کے بیان کے دوران لوگوں کے دلوں میں مومنوں کے دلوں میں فین سخ اللہ مای القی تو ختم کر دیتا ہے اللہ وہ وسوسہ جو گرایا تھا شیطان نے پھر اللہ مضبوط کر دیتا ہے اپنی آیتوں کو مومنوں کے دلوں میں اور اللہ ہے جاننے والا اور حکمتوں والا لالمای القی شیطان و فتنتن اس لیے کہ ٹھہراد اللہ وہ وسوسہ وسا جو گرایا تھا شیطان نے فط سبب امتحان کا یا سبب منافقت کلینفی قلوب ہم مردن ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا قاسی قلوب اور ان لوگوں کے لیے جن کے دل بہت کالے تھے تین فرقے تھے پہلے فرقے کو سما یحکیم اللہ آتی ہی دوسرا فرقہ منافقوں کا وہ تو مومن تھے منافقوں کے لیے فتنةً للذین فی قلوبهم مردن اور کافروں کے لئے والقاسیت قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور بے شک ظالم ہیں خامخا خلاف دور میں حق سے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَا اور اس لئے کہ جان لے وہ لوگ جان لے یعنی خوب مضبوط ہو جائیں وہ لوگ جن کو دیا گیا ہے علم کہ یقینا یہ قرآن حق ہے نبی علیہ السلام حق ہے ان کے رب کی طرف سے فیو مینو بھی ہی تو ایمان لے آئیں اس پر فتح له قلوب تو عاجز ہو جائیں اس کے اس کو اس بیان کو ان کے دل و ان اللہ دلینا امن اور یقینا اللہ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو الاثرات مستقیم سیدھی راہ کی طرف ولاءضاء اللہدینہ کا فروفی میریت امن ہو اور ہمیشہ ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے شک میں اس قرآن سے یا نبی علیہ السلام سے یا توحید سے حتا کہ آ جائے گی ان کو قیامت اچانک یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب یوم عقیم عذاب بے خیر دن کا الم القوم عید یہ نفی ہے شفات قہری کی اختیارات اس دن ایک اللہ کے ہوں گے یحکم بینہم اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان فلدینہ منو عامل فی جنات پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل کیا نبی علیہ السلاۃ کے طریقے کے مطابق یہ ہوں گے جنتوں میں نعمتوں والی تخویف و کفرو کزب نا فولا کل عذاب محین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا اور جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو یہ لوگ ان کے لیے ہوگا عذاب رسوا کرنے والا والذین حاجر ترغیب ہجرت جو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں سما قتلوا پھر قتل کر دیے گئے ان شہید ہو گئے او ماتو یا فوت ہو گئے اپنی موت تو لو کن اللہ رزقا حسنا خامخا رضق دے دے گئے ان کو اللہ رزق بہتر خیر الرازی اور بے شک اللہ خامخواہ بہتر رزق دینے والا للن خلئی اور خامخواہ داخل کر دے گا ان کو داخل ہونے کی جگہ میں کہ یہ پسند کر دیں گے اس کو وئی علیم الحلیم اور بے شک اللہ ہے جاننے والا اور برداشت والا ذالک کا علم ظال جان لو یہ بات وہ عَاقَبَ مصری معاوقی ببی ہی اور جس کسی نے بدلا لیا اس کی طرح جس جو سزا دی گئی تھی اس کو جتنا ظلم اس پہ کیا اس کے موافق بدلہ لیا ثم بگیا ہی پھر زیاتی کر دی گئی اس پہ تو اللہ خا مخواہ امداد کرے گا اس کی اللہ مقتول کے وہ ورس رسا کی اللہ امداد کرتا ہے ان اللہ لعفون غفور بے شک اللہ عفو کرنے والا اور بخشنے والا ہے ان اللہ ظالی کبھی انہول ویول جار یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ داخل کرتا ہے دن کو رات رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وان اللہ سمیع بصیر اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ان اللہ حق یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ یہ ہے اللہ حق نما دون دل الباطل اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ ہے باطل علیہ اور یقیناً اللہ اول العلی کبیر بے شک اللہ ہے اونچے درجے والا اور بڑی شان والا علی المرتبہ کبیر الشان دو قسم کے مشرکوں پہ رد ہوئی بعض مشرق اللہ کے درجے تک مخلوق کو پہنچاتے ہیں تو العلی مخلوق خالق کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتی بعض خالق کو مخلوق کے درجے پہ اتارتے ہیں جج کے لیے وکیل چاہیے تو اللہ کے لیے بھی وسیلہ چاہیے تو الکبیر الشان اللہ بڑی شان والا ہے اسے مخلوق کے مرتبے پر نہ اتارو الم تران اللہ سمای مانا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ برساتا ہے اوپر سے بارش فَتَصْبِيحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةٌ تو ہو جاتی ہے زمین سبز ان الله لطیف خبیر بے شک اللہ ہے باریک بین اور خبردار دعوی توحید لہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اس اللہ کے اختیار میں ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمین میں ہے و ان الله لغنی و الغنی الحمید اور بے شک اللہ یہ اللہ ہے بحاجت مخلوق سے اور صفت کیا گیا ہے اللہ ما الارض تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ نے تابع کیا ہے تمہارے لیے وہ کچھ جو زمین میں ہے کا اور کشتی تجری فل بحری بھی وہ جاری ہے دریا میں اللہ کے حکم سے وہ سما اور اللہ نے ٹھہرایا ہے اسمان کو ان تقا اللہ اللہ على الارض اس لیے کہ نہ گرے زمین پر اللہ بھیز نہیں مگر گرے گا اللہ کے حکم سے وہ قیامت کے دن فید شقت اس سما و فکانت وردت ان اللہ بن ناس لروف الرحیم بے شک اللہ ہے لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان واہ واہ مہربان وہ اللہ کم اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا زندہ کیا تم کو سما یمیتکم يحی... پھر مار دے گا موت دے دے گا تمہیں فوت کر دے گا سما کم پھر زندہ کر دے گا تمہیں ان الانسان لکفور بے شک من انسان ہے نہ شکرا اللہ کی ناشکری کرنے والا اب پانچواں باب اس میں توحید کا دعوی اور ترغیب پھر تبلیغ اور مشرکوں کی مثال اور ترغیب الجہاد آخر میں لکل امتن جالنا من سکن ہم سیکو ہر ایک گروہ کے لیے ہم نے ٹھہرایا ہے من سکن ایک قربانی کو یا من سکن عید یا شریعت کو ہم ناسکو کہ یہ لوگ مناتے ہیں اسے عمل کرتے ہیں اس پر عید مناتے ہیں شریعت پہ عمل کرتے ہیں ہر ایک کے لیے ایک شریعت ایک عید فلا ذیون کا فیلام تو آپ سے یہ فلا یوناز کا فیلام رے نجگڑا دینک اختلاف دینک تاثر پکارد دین کے دین کے کام میں یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو چاہیے کہ تجڑا نہ کریں اس کام میں اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلا ان لم مستقیم بے شک آپ ہیں ہدایت سیدھی پر ون جاد کا فکل اللہ عالما تھا ملون اور اگر یہ لوگ جگڑتے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو اللہ کم یا مل قیامت اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن فیما کنتم کن فی تختلفون ہی اس میں کہ ہو تم اس میں اختلاف کرنے والے جس میں تم نے اختلاف کیا تھا اللہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا اب میں غیب کی نفیان غیر ہی تعالی عالم تالم اللہ عالماف سماعی ولاد آیا تو نہیں جانتا کہ یقیناً اللہ جانتا ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے ان نزالی کا کتاب یقیناً یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے ان نظالی کا اللہ ہی اسیر بے اللہ پہ ہے آسان سارا علم اللہ کو ہے یہ کوئی گران نہیں ہے جو پیدا کرنے والا ہے وہ علم رکھنے والا ہے اب زجر مشرکوں کو سلطانہ اور بندگی کرتے ہیں یا اللہ کے سوا ان کی کہ نہیں بھیجا اللہ نے ان کی ہی صداری پر کوئی دلیل ومال صحم بھی ہی علم اور وہ نہیں ہے کہ ان کے لیے اس پر کوئی یقین علم یقین بھی نہیں ہے ومال من نصیر اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی امدادی اب زجر بن کار القرآن وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتُ اور جب پڑی جائیں ان پر ہماری آیتیں واضح واضح تعریف فی وجوہ اللذین کفر المنکر تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا ہے المنکر ترویوال پشتوں میں تبوین پی جنب پمخنو داغ کسانو چ کفر کڑے دے المنکر والے اردو میں شاہ صاحب نے لکھا ہے تعریف و پہچانے گا تو منقر کے منہ میں بری شکل شکل بری کر دیں گے قریب ہوں گے یہ کہ حملہ کریں گے ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیتیں ان قریب یہ حملہ کریں گے کل اف نبی کمبی شرم تو کہہ دیجیے آیا خبر دے دوں تمہیں بدتر حالت پر تمہاری اس حالت سے اس سے بدتر حالت کی خبر نہ دوں تمہیں وہ کیا ہے انار آگ ہے جہنم کی مطلق ذکر کیا متعلقات تم خود ہی نکالو اس کے اے آلئی کنار فی کنار من کنار دخل تنار اقل تنار لکنار تمہارے اوپر آگ جل رہی ہے تمہارے اندر بھی آگ جل رہی ہے تجھ سے آگ نکل رہی ہے تو آگ میں جائے گا تو نے آگ کھائی ہے تیرے لیے آگ ہی ہے الحمدللہ یہ طریقہ سکھایا قرآن کے بیان کرنے والے کو ایک من علم کے لیے ایک چھٹاک علم کے لیے ایک من عقل چاہیے ہوتی ہے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارے اساتذہ نے کہا شیخ فرماتے تھے ایک چھٹاک علم کے لیے ایک من عقل چاہیے جب تو بیان کرے تو مخالفین تو تجھے منع کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے سے یہ بات کہ دو دیکھو قرآن بیان کرتے ہیں لیکن قرآن نے کافروں کی ایک نشانی ذکر کی ہے وہ نشانی یہ ہے کہ جب تو قرآن پڑھے گا تو یہ کا دون ایک تو تعریفی وجوہ لدین کفر المن کر کافروں کی بےمانوں کی کے چہرے بد شکل ہو جائیں گے تو یہ اپنے ماتھے پہ ایسے مارے گا اپنے ماتھے کے بل کو ہموار کرنے کی کوشش کرے گا دوسرا قرآن نے کہا ہے یقادا یستنا یستون بے ضرب وشت میں باہر الوم میں سمرکندی نے کا۔ مارنے اور گالیوں کے لیے اٹھیں گے حملہ کریں گے قرآن پڑھنے والوں پر تو یہ اپنے ہاتھ اس طرح باندھ گا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کرنا جو برے ارادے تھے وہ اس کے تم نے توڑ دیے تب تو اس پہ دم ڈالو انار کدم علئی کنار فی کنار من کنار دخل تنار عقل تنار لنار واد اللہ الدین کفرو وعدہ کیا ہے اس آگ کا اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا ہے ابن قیم نے کسید نونیہ میں یہ حال ذکر کیا ہے ان کا اجازن مقصوفت الوانی بلین ضرور بل ينظرون عل کا شہج شہ مسلما نظر تیوسی الجوبانی و اداز کر تب مد عی شر کا اہم اجاز کر انی فسما کال رسول انصاری فلاسین کتاب و اللہ کاف نبدی امانی ولا تک شم کئی دل ادوی و, و, و مکریم ولا تکشمن کئی دل ادوی و مکریم و قاتل ہم بالکس بھی ولبہ تانی و جنو یہ پورا منظرنامہ انہوں نے ذکر کیا ہے وعد اللہ اللہ کفر وعدہ کیا ہے اللہ نے اس آگ کا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ آگ یا ایوہ الناس اب جب باندھ دیا تو مسئلہ بیان کرو مثال سے وضاحت کرو یاسربہ مسلح او لوگوں بیان کی جاتی ہے ایک مثال تم کان رکھو اس کو شوق سے سنو یہ مثال اللہ نے بیان کی تو فسط یہ کہتے لا القرآن اللہ فرماتے سن تو لو, لو نا اس کو کیا مثال ہے ان الدین بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی کو بھی زباب ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے مکھی کو کیوں ذکر کیا کیونکہ یہ ناقص الخلقت ہے اور حیات الحیوان میں اس کی صفات ذکر ہوئی ہے ایک کثیر کثیر الحرکت ہے یہ بس ہر وقت حرکت میں ہی رہتا ہے دوسرا احرسل اشیا ہے بہت حریص ہے تیسرا اجہل و حلق اللہ ہے اللہ کی مخلوق میں بہت جاہر اسے دور کرو اپنے آپ سے بگاؤ تو یہ تمہارے پیچھے ہی لگا رہے گا مگ سے بے حیا اس کے اجفان نہیں ہوتی یہ پپوٹے نہیں ہیں آنکھوں کے وائے پر تو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ہے پھر اس طرح وہ ہاتھ اور انگلیاں ملتا ہے اس کو اللہ نے اس اجفان کے بدلے دو ہاتھ زیادہ دیے عمر سے روایت ہے اللہ اللہ عنہ سے زباب کی چار دن کی زندگی ہے چار دن اس چار دن میں لوگوں کے ناک میں دم, دم کر دیتا ہے اور یہ جہنم میں ہوں گے جہنمیوں کے عذاب کے لیے ان کے زخموں پہ بیٹھیں گے زباب اور یہ لوگوں کی گندگی سے پیدا ہوتے ہیں جتنا ماحول گندا خرطوم بھی ہے ہاتھی کی طرح ہاتھی کی تو بڑی ہوتی ہے اس کی اپنی جسامت کے مطابق چھوٹی خرطون ہے اور عجیب صفت اس کی یہ ہے یہ کالی جگہ پہ بیٹھے تو اسے سفید گندگی وہاں کرتا ہے جب سفید چیز پہ بیٹھے تو اسے کالا کر دیتا ہے کالی گندگی وہاں کرتا ہے الٹا ایک عالم ہے مولانا عبد المومن جسے ملہ دو پیازا کہا کرتے تھے وہ مذاقی تھا تو اس نے کتاب لکھی النامہ اس النامہ میں اس نے ہر چیز پہ ہر اسم پہ الفلام داخل کر کے اس کا معنی ذکر کیا ہے کہتا ہے ات طبیب, طبیب ڈاکٹر تو ات کیا معنی پیغام آجل موت کا پیغام ہے بس ڈاکٹر سے ایک دفعہ یاری ہو جائے موت تک تمہیں نہیں چھوڑے گا دوائی دوائی دوائی ایسی دے گا کہ ساری زندگی تو اس کا گاگ بنا رہے پھر کہتے ہیں القاضی قاضی کسے کہتے ہیں جج صاحب جسٹس صاحب میخ در گل کیچڑ میں جب کیل ہو اس کے لیے ما من قرار جس طرف رشوت زیادہ ملی اسی طرف فیصلہ کر دیا مظلوم کی حمایت کرتے ہیں ظالموں کا مظلوم کی حمایت نہیں کرتے ظالموں کی حمایت کرتے ہیں قاضی پھر کہتے الگم فساد درپردا بیگم کسے کہتے ہیں فساد در الوزیر ال وزیر بے چارا گان وزیر کسے کہتے ہیں بے غریبوں کے تیروں کی نشان جو غریب گالی دینا چاہیں تو بس وزیر کا اس طرح اس طرح وزیر کو سب سے زیادہ گالیاں منسٹر اور وزیروں کو دی جاتی ہے ملک پہ اور بیگم تو ہوتی فساد در پردہ ہے پھر لکھتے البادشاہ بادشاہ کاہل زمان بادشاہ کسے کہتے زمانے کا سست ترین انسان جو اپنی گاڑی کا دروازہ بھی اپنے لیے نہ کھول سکے اور نہ بند کر سکے اس کی گاڑی کے دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے بھی نوکر ہوتے ہیں پھر لکھتے ال کوتوال کوتوال کسے کہتے نمون ملک الموت مہاجرین سے پوچھو پولیس والوں کو حکومت کہتے ہیں یاسکر ملی اردو یہ نمونے ملک الموت ہے وکیل کی سے کہتے ہیں مشتحد درو اللہ پھر کہتے ال افغان پختون افغان کی سے کہتے تودے جہالت جہالت کی چوٹی ہے یہ لکھتے الرسول رسول رسول کسے کہتے ہیں خیر خواہ دشمنان دشمنان کا بھی خیر خواہ ہوتا الزیارہ زیارت کسے کہتے ہیں بہانہ گائے فیسق فسق کا بہانہ گا وہ لکھتے المنجور منجور, منجور کسے کہتے ہیں مگس بے حیا عجیب بات کی ہونا منجور مگس بے حیا کو کہتے ہیں یہ بھی ناقص الخلقت ہوں گے جو زیارتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی تو ان کی کوئی عزت اور حیا ہے نہیں لوگوں کی عزت تار تار کر دیتے ہیں کسی کی عورت کو ہاتھ لگاتے کیا کیا کام ہوتے اللہ نے فرمایا مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے تمہارے معبودی مکھی کو پیدا کرنا تو درکینار اس کے پنجے میں کتنی طاقت ہوگی وہ اگر کوئی چیز تم سے لے جائے تو تم اس سے واپس نہیں لے سکتے توپے اس کی طرف منہ کر دو توپوں کا مشین گن لے کے اس کے پیچھے بھاگو لیکن تم مکھی سے کچھ واپس نہیں لے سکتے اتنے عاجز اور کمزور ہے یا لوگوں بیان ہوتی ہے ایک مثال تو کان رکھو شوق سے سنو اس کو ہی یقیناً وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے زبابہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی کو وہ لوش تما جمع ہو جائیں سب کے سب مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سب اتفاق کر دے ایک مکھی یعنی تام الخلقت مخلوق خود تو درکنار ناقص الخلقت مخلوق بھی نہیں پیدا کر سکتے پیدا کرنا بڑی بات وہیں اسلب و ذبا اگر بگا لے چھین لین سے یہ مکھی کوئی چیز لائے ہوتی واپس نہیں لے سکتے اس چیز کو اس سے یہ پھر مکی سے واپس بھی نہیں لے سکتے ضعوفت الطالب والمطلوب بہت کمزور ہے مانگنے والا والمطلوب اور جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی بہت کمزور ہے امام علوسی نے لکھا ہے تفسیر رومانی میانبی عزید البستانی ان قال استغاء ست المخلوق اب المخلوقی کے استغاث المزون ابل جب مخلوق مخلوق سے مانگے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مسجون قیدی دوسرے مسجون قیدی سے مانگے من کلام السجاد اور سجاد کے کلام سے ہے ان طلب المحتاج من المحتاج طلب المحتاج من المحتاج صفح ففی رائی ہی و ذلت الفی ہی ایک محتاج دوسرے محتاج سے طلب کرے بندہ بندے کے در میں سوالی بنے پھر مردوں کے در پہ سوالی بنے یہ صفح فی رائی ہی و ذلت انفی ہی یہ اس کی رائے کی گمراہی ہے اس کے اس کی رائے کی اور اس کی عقل کی گمراہی ہے عقل کا فطور ہے ماں قدر اللہ حق قدری ہی انہوں نے تعظیم نہیں کی اللہ کی زجر ہے تعظیم نہیں کی انہوں نے اللہ کی حق قدری مناسب تعظیم اللہ کی ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ خا طاقت والا ہے غالب اللہ یستفی من الملائکت رسولاً اللہ چنتا ہے فرشتوں سے پیغام لانے والے ومن الناسے اور لوگوں سے پیغام پہنچانے والے اپنا ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے عالم ما بین آئیدیہم وما خلفہم جانتا ہے اللہ وہ کچھ جو ان سے پہلے تھے ان مخلوق سے پہلے اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو اس مخلوق کے بعد ہوگا اللہ کو سب کے سب معلوم ہے وئی اللہ ترجالعمور اللہ کی طرف واپسی ہے سب کاموں کیا ایو الدینہ منو ایمان والو اور رکو کرو اور سدا کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی وفال الخیر اور کے کام کرو نیکیوں کہ لال کم تفلح خام کے تم کامیاب ہو جاؤ وَجَاهِدُوا جاہدو اللَّهِ حَقَّ حق اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں حق جہاد فلّہ نام کے لیے مال کے لیے جہاد نہیں کرنا اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے حق جہادی مناسب جہاد اس کا وجتبا قوم صلی نے چنا ہے تم کو اسی جہاد کے لیے وما جعل عليكم في الدين من حرج اور نیٹھایا اللہ نے تم پر دین میں کوئی اس حرج اور تنگی ملت تبعکم اے اتبعوا ملتا بكم تابع ہو جاؤ تم طریقے کے اپنے والد کے جو کہ ابراہیم علیہ السلام تھے ہوا سما کم المسلمین اس ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمین تاب داری کرنے والے اللہ کے قانون کی من قبل اس سے پہلے وفی حادآ میں بھی تمہارا یہ نام ہے رسول علیکم اس لیے کہ ہو جائے پیغمبر علیہ السلام گواہ تم پر و تکن شہداس اور ہو جاؤ تم گواہی کرنے والے اپنے زمانے کے لوگوں پر فاقیم سلاتواتا تو پابندی کرو تم نماز کی اور دو زکوۃ وا تسیم و بلّہ اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو ہوا مولا کم اللہ معاون ہے تمہارا فنِ عمل مولا ون امن نصیر تو کیا بہتر ہے اللہ معاون اور کیا بہتر ہے امداد کرنے والا نِمن مولاون امن نصیر کیا بہتر ہے اللہ دوست اور کیا بہتر ہے اللہ امداد کرنے والا امدادی تو تین باتیں ہوئیں جہاد کے لیے ایک اقامت الصلاة دوسرا اتاو الزکاة اور تیسرا اعتسام باللہ تو فنعم المولا ونعم النصیر صورت میں حل حرمت کے ساتھ متعلق چار مسائل کا بیان تھا تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ اور نزور العباد صورت کے پانچ ابواب تھے یقول قولی هذا استغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ اللهم قونا في رضاك وخزل لنا الخير بنا سيتنا واجعل الاسلام رجائنا وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رحم رحمن الرحيم